بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لا والصلاة والسلام علی من لا نبی بادا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلیٰ علی ابراہیم انََََََََََََََََََََ حمید مجید اللّہ المبارک عالیٰ محمد امالٰ علی محمد, محمد کمہ بارک تعلیٰ ابراہیم ووالا علی ابراہیم انََََََََََ حمید المجد میرے پیر و مرشد مربی و شیخ وسیلہ تنا حضرت الاست متکل اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کے متعلق قرآن کریم کی آدھی آیت پڑھی جائے تو عقیدہ الگ ملتا ہے اور اگر قرآن کریم کی پوری آیت کی تلاوت کیا جائے تو عقیدہ بالکل الگ ہوتا ہے اگر کسی عقیدے اور مسئلے کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جائے تو عقیدہ اور ہوتا ہے اگر اسی عقیدے کے متعلق قرآن کریم کی تمام آیات کو دیکھا جائے تو عقیدہ جدا ہوتا ہے اگر احادیث مبارکہ یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آثار میں سے کسی حدیث یا کسی اثر کو آدھا پڑھا جائے تو نتیجہ اور ہوتا ہے اگر اسی حدیث اور اثر کو پورا پڑھا جائے تو نتیجہ الگ ہوتا ہے اگر ایک مسئلے کے متعلق صرف ایک حدیث یا ایک اثر سامنے رکھا جائے تو عقیدہ اور ہوتا ہے اگر اس مسئلے اور عقیدے کے متعلق تمام روایات کو سامنے رکھا جائے تو عقیدہ بالکل جدا ہوتا ہے حضرت الستاد دامت برکاتہم حمل العالیہ اس اصول کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں وہ لوگ جو سٹیج پر کام کر رہے ہیں حضرت الاست دامت برکاتہم العالیہ کی ان تمام میں سے یہ خوبی ہے کہ اپنی ایک ایک بات کو دلیل اور دلیل کو مثال کی صورت میں سمجھاتے ہیں غالباً حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاسم العلوم و مولانا محمد قاسم ن نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت نوتوی کی یہ خوبی اور کمال تھا کہ وہ منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کر پیش فرماتے ہیں منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کر پیش کرنا یہ حضرت نوتوی کی خوبی تھی منقول کو معقول بتانے کا مطلب جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود ہو حضرت نوتوی اس کی ایسی وضاحت کرتے ہیں کہ انسان عقل کے ساتھ اس کو سمجھ جاتا ہے اور عقل کی بات کو حضرت ننوطوی یوں سمجھاتے ہیں جیسے بات بالکل سامنے نظر آ رہی ہو یہ حضرت ننوطوی کا کمال تھا ہم بھی حضرت الاست کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت استاد کو اللہ رب العزت نے یہ خوبی عطا فرمی ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے مسئلے کو دلیل کے ساتھ اور دلیل کو مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں تو اپنا یہ اصول کہ اگر ایک مسئلے کے متعلق حدیث آدھی پڑھی جائے تو عقیدہ اور ہوتا ہے اگر حدیث پوری پڑھی جائے تو عقیدہ بالکل جدا ہوتا ہے اگر صحابی کا اثر صحابی کی حدیث آدھی پڑھی جائے تو عقیدہ اور ہوگا صحابی کی حدیث اور اثر کو پورا پڑھا جائے تو عقیدہ اور ہوگا اس پہ استادی مثالیں کئی دیتے ہیں میں ان میں سے صرف دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اللہ کے نبی کی حدیث اور ایک نبی کے صحابی کی حدیث اور صحابی کا اثر ہمارا اہل سنت والجماعت کا دلیل کی دنیا میں یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہ جنت کا باغ ہے اس پہ دلیل صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں بینبیتی و ممبری روزۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃم مر ریاض الج استاجی کے پاس ایک بندہ آیا جو نبی کے روضے کو جنت کا ٹکڑا نہیں سمجھتا آ کر کہنے لگا مولانا صاحب آپ کہتے ہیں نبی کا روزہ جنت ہے بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کا روزہ جنت نہیں ہے استاذی فرمانے لگے کہ حدیث مجھے بھی بتا دیں تاکہ ہمارے علم میں بھی آ جائے کہ نبی کا روزہ جنت کیوں نہیں اور دلیل کیا ہے اس نے کہا صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی مکہ میں تھے مشرقین نے تنگ کیا اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی اور مدینہ پہنچے مدینہ پہنچ کر نماز ادا کرنی ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی اور جب اس کی تعمیر کے لیے کھدائی کرنے لگے جب اس کی بنیادیں کھو دی تو نیچے سے مشرق کی ہڈیاں نکلی یہ صحیح بخاری میں ہے نیچے سے مشرق کی ہڈیاں نکلی جس جگہ پہ مسجد النبی بنائی گئی اللہ کے نبی کے روزے میں اسی جگہ میں اور اسی حدود میں آج نبی کا روزہ بھی ہے اب بتائیں اگر نبی کا روزہ جنت ہے جنت میں کوئی مشرق جا نہیں سکتا نبی کے روزے والی اور پیمبر کی قبر والی جگہ پر یہ مشرق کی ہڈیاں کیسے پہنچی سوال سمجھ آ گیا نبی کا روزہ جنت اور جنت میں کوئی کافر اور مشرق نہیں جا سکتا جب اللہ کے نبی نے جگہ کھودی تو نیچے سے مشرق کی ہڈیاں نکلی مشرق کی ہڈیوں کا وہاں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا روزہ جنت نہیں ہے حضرت استادی فرمانے لگے اگر آپ کے اس اصول کو مان لیا جائے کہ نبی کا روزہ جنت نہیں کیونکہ کی ہڈیاں تھیں پھر قیامت کے دن جس جنت میں مسلمانوں نے جانا ہے اس جنت کا بھی انکار کرنا پڑے گا اس نے کہا جی وہ کیسے قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بنایا اور حضرت آدم کو بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا آپ حضرت آدم کو سجدہ کرو اللہ فرماتے ہیں فساد الملاکۃت الحم اجمعاون تمام فرشتوں نے اجماعی طور پر حضرت آدم کو سجدہ کیا اللہ ابلیس اجماع کا ایک منکر تھا جس کا نام ابلیس تھا ابا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا وسطبرہ اکڑ گیا وکانا من القافرین مفسرین نے اس جملے کے دو معنی کیے ہیں وکانا من القافرین اے سار من القافرین کافر تھا نہیں اب کافر ہو گیا اور دوسرا معنی بعض حضرات نے کیا کافر پہلے سے تھا کفر کا اظہار اب کیا ہے یہ دونوں معنی موجود ہیں سا جی نے پوچھا اسے آپ یہ بتائیں جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا حضرت آدم کہاں تھے اس نے کہا جی جنت میں اور جب فرشتے نے سیدہ کر دیا اور ابلیس نے انکار کیا یہ ابلیس انکار کرنے کے وقت کہاں تھا اس نے کہا جی جنت میں جب یہ کافر ہو گیا اس وقت کہاں تھا اس نے کہا جی جنت میں شاجی فرمانے لگے آپ کہتے ہیں کہ جنت میں مشرق کی ہڈیاں نہیں جا سکتی اس جنت میں تو مشرقین کا باب ابلیس موجود ہے تو کیا آپ اس کو جنت نہیں مانیں گے اس نے کہا مولانا صاحب آپ آگے پڑھیں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اس آج نے فرمایا کہ جی آگے آپ بتا دیں کہنے لگا اسی آیت کے آگے موجود ہے اللہ نے فرمایا اخروج ابلیس میری جنت سے نکل جا ابلیس کافر تھا جنت میں موجود تھا اللہ نے وہاں سے نکال دیا ہمیشہ نہیں رہنے دیا نے فرمیا آپ بھی بخاری تھوڑی سی آگے پڑھ لیں اسی حدیث میں آگے موجود ہے نوبی شت اللہ کے نبی نے کی ہڈیاں لی اور پیغمبر نے بار پھینک دی اب دیکھیں اس جنت میں ابلیس تھا اللہ نے رہنے نہیں دیا اس جنت میں مشرق کی ہڈیاں تھیں پیغمبر نے نہیں رہنے دی وہاں سے خدا نے نکالا ہم نے اسے جنت مانا یہاں سے مصطفیٰ نے نکالی ہم نے اسے بھی جنت مانا نہ خدا نے ہمیشہ رہنے دیا نم اسطف نے ہمیشہ رہنے دیا اگر اس بنیاد پہ اس کا جنت ہونے کا انکار کرنا ہے کیونکہ مشرق کی ہڈیاں تھیں پھر اس جنت کا بھی انکار کر دو اب دیکھو حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا عقیدہ کچھ اور تھا جب پوری حدیث تلاوت کی گئی تو عقیدہ بالکل جدا ملا نمبر دو خطبہ صدیق اکبر آپ نے پڑھا بھی ہوگا آپ نے سنا بھی ہوگا اور کچھ آپ میں سے وہ ہوں گے جنہوں نے طرزوں والوں سے بھی سنا ہوگا جو طرز لگا کر خطبہ صدیق اکبر کی تلاوت کرتے ہیں ہم نبی کو زندہ نہیں مانتے نہ ماننے کی وجہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا من کا نا محمدن محمد محمدن محمد قد قدماتا یہ صدیق اکبر کا آدھا خطبہ ہے جو صدیق اکبر کا آدھا خطبہ مانتا ہے وہ نبی کی موت کا اعلان کرتا ہے نبی کی قبر کی زندگی کو نہیں مانتا اور جو بندہ سعید بخاری پہلی جلد صفحہ پانچ سو سترہ پہ اسی خطبِ صدیق اکبر کو پورا پڑھے اور پورا مانے اس کے سامنے عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق کے دو عقیدے آتے ہیں من کا نیاب المحمد محمدن محمد قدماتا والذی نفسی بدی لا یوزیق و الموت المعطینی ابادا صدیق اکبر نے من کا نیابود محمد فرما کر پیغمبر کی دنیا والی موت کا اقرار کیا لا یوزیق و کل المعۃین ابدا فرما کر پیغمبر کی قبر والی حیات کا اقرار کیا جو خطبہ صدیق اکبر آدھا مانتا ہے وہ موت مانتا ہے حیات نہیں مانتا جو پورا مانتا ہے وہ موت بھی مانتا ہے قبر کی حیات بھی مانتا ہے ہم چونکہ پورے دین والے ہیں ادھورے دین والے نہیں اس لیے ہم خطبِ صدیق اکبر پورا مانتے ہیں من کا نبود محمدن فعین محمدن قدماتہ کی وجہ سے پیغمبر کی دنیا والی وفات بھی مانتے ہیں لا یوزی کو کلہ المعتینی آبادہ اس کی وجہ سے قبر والی حیات بھی مانتے ہیں موت بھی ہمارا ایمان ہے اور حیات بھی اب دیکھیں خطبہ صدیق اکبر آدھا تھا عقیدہ کچھ اور تھا خطبہ صدیق اکبر پورا ہوا عقیدہ بالکل جدا ہو گیا یہ باطل کی نشانی اور علامت ہے وہ آدھے دین کی بات کرے گا آدھے قرآن کی بات کرے گا آدھی احادیث کی بات کرے گا پورے دین پورے قرآن اور پوری احادیث کی وہ کبھی بات نہیں کرے گا ابھی جو ہم نے مسئلہ شروع کرنا ہے کیپٹن مسعود الدین عثمانی اور اس کے ہواریوں نے اس کے ماننے والوں نے اہل سنت وال کے جن مسئل میں اختلاف کیا ہے ان میں پہلا مسئلہ حضرت امام مہدی رحمتہ اللہ علیہ کے ظہور اور آمد کا ہے اس پہ کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے پہلی نشست میں رکھ دی تھی دوسرا مسئلہ جس میں ان لوگوں نے اعلی و سنت والجماعت کے ساتھ نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں سے اختلاف کیا ہے وہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی فضیلت کا عقیدہ آیا کہ اللہ کے نبی کو باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے یا کسی نبی کو دوسرے نبی پر کوئی فضیلت نہیں اس مسئلے میں ان لوگوں نے ایک آیت کو لے لیا باقی آیات کا انکار کر دیا ایک حدیث کو لے لیا باقی احادیث کا انکار کر دیا ہم چونکہ پورا قرآن لیتے ہیں پوری احادیث لیتے ہیں اس لیے ہم نے اس مسئلے میں دونوں طرح کی آیات دیکھی دونوں طرح کی احادیث دیکھی پھر ان کی ایسی توجہ بیان کی جس کی وجہ سے کسی آیت کا انکار بھی نہیں ہوتا اور اہل اسلام کے اجماعی عقیدے کا انکار بھی نہیں ہوتا اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے یہ اس نفس مسئلہ کے حوالے سے بنیادی بات ذہن میں رکھیں اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بھیجا اور ساتھ ہی اعلان کیا لقد خلق نل انسان افی احسانی تقویم و لقد کرم نا بنی آدم و حمل ناحم فلبر و البحر و رضق نام منت طیبات و فض ممن خلقنا نا پہلی آیت بتاتی ہے اللہ نے تمام مخلوقوں میں سے سب سے خوبصورت مخلوق انسان کو بنایا دوسری آیت پندرہویں پارے والی بتاتی ہے اللہ نے تمام مخلوقوں پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی اب اللہ نے اس میں مومن کی بات نہیں کی کافر کی بات نہیں کی مطلقن فرمایا کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا میں نے انسان کو تمام مخلوقوں پر فضیلت دی یہ دو ایتیں بتاتی ہیں نفس انسانیت میں مومن اور کافر دونوں برابر ہیں انسان ہونے میں مومن اور کافر دونوں برابر ہیں انسانیت میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں لیکن اگر ان دو انسانوں میں سے ایک بندہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے تو آپ بتائیں اب ان میں فضیلت ہوگی یا اب بھی برابر ہیں <سلام> ایک نے کلمہ پڑھ لیا ایک نے کلمہ نہیں پڑھا تو اب یہ جو بندہ فضیلت میں آگے بڑھا ہے یہ صفت کی وجہ سے بڑھا ہے یا نفس انسانیت کی وجہ سے <سلام> اب جوں جوں انسان میں صفت بڑھتی جائے گی اس کے کمالات بڑھتے جائیں گے اس کے فضائل بڑھتے جائیں گے یہ تقوی اور طہارت کی وجہ سے علم اور عمل کی وجہ سے دیگر کمالات کی وجہ سے یہ دوسرے انسانوں سے آگے گزرتا جائے گا اس سے معلوم ہوا نفس انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں لیکن جب ایک انسان میں فسائل ایک انسان میں صفات اور کمالات ایک انسان میں ایک قسم کے علم اور عمل اس طرح کی صفات آئیں گی تو اللہ رب العزت اس ایمان والے کو کافر پر فضیلت دے دیں گے یہ نفس انسانیت کی وجہ سے نہیں بلکہ صفت ایمان کی وجہ سے صفت اسلام کی وجہ سے اور دین والی صفت کی وجہ سے اللہ اس کے مقام کو بڑھا دیں گے دو بندوں نے کلمہ پڑھا دونوں مسلمان ہیں اب آیا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن پر کوئی فضیلت ہے یا نہیں ایک کی برادری بڑی ہے ایک کی چھوٹی ہے ایک کی قوم بڑی ہے ایک کی چھوٹی ہے اس کی وجہ سے فضیلت ہوگی یا نہیں خود اللہ نے قرآن میں فرمایا قبائل اور برادریوں کی وجہ سے قوموں اور زبانوں کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ان نہ اکرامکوم اللہ اطقاء جس بندے میں صفت تکوا زیادہ آتی جائے گی اللہ اس کو دوسرے سے بڑھاتے جائیں گے اب ایک غیر عالم ہے دوسرا عالم ہے ایک عالم چھوٹا ہے دوسرا عالم بڑا ہے جوں جوں انسان میں صفات کا اضافہ ہوتا جائے گا یہ دوسرے انسانوں سے بڑھتا جائے گا نفس انسان ہونے میں کافر اور مومن برابر صفت ایمان کی وجہ سے مومن اعلیٰ نفس مومن ہونے میں سب برابر صفات علم صفت تقوی، صفت طہارت دیگر صفات کی وجہ سے یہ دوسرے مومنین سے جدا ہوتا چلا جائے گا بین ہی اسی طرح مومنین کی سب سے اعلی قسم مومنین کی سب سے بہترین قسم امبیائے کرام علیہم السلاط و السلام کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علم اجمعین کی جماعتیں اگر صحابہ کو نفس صحابیت میں دیکھا جائے تو کسی صحابی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں اگر نفس صحبت میں دیکھا جائے اللہ کا وعدہ کلّم واد اللہ الحسنہ جس نے بھی نبی کا زمانہ پایا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے یہ ہے نفس صحبت کی وجہ سے باقی جس صحابی میں ایک خوبی آتی جائے گی دیگر اضافی خوبیوں کی وجہ سے اللہ اس کو دوسرے صحابہ سے ممتاز کرتے چلے جائیں گے اب ایک مسئلہ ہے صحابی اور غیر صحابی کا ایک مسئلہ ہے صحابی اور صحابی کا صحابی اور غیر صحابی کا معاملہ بالکل جدا ہے صحابی اور صحابی کا معاملہ بالکل جدا ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا قیدہ ہے دنیا بھر کے مسلمان اگر صحابی کی شان کا مقابلہ کرنا چاہیں اپنے علم کی وجہ سے اپنے عمل اور تقوی کی وجہ سے دنیا کے سارے انسان مل کر بھی پیغمبر کے کسی ایک صحابی کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور یہ صرف ہمارا کی دانیم ہمارے اسلاف کا یہی نظریہ تھا حضرت مجد الفصانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک بہت پیاری بات نقل فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں مشہور امام ہیں اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کثیر تعداد میں ان سے صحیح بخاری میں روایات لی ہیں ان سے کسی نے سوال کیا حضرت یہ بتائیں حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں امیر معاویہ صحابی ہیں عمر بن عبد العزیز تابی ہیں ایک نبی کا شگرد ہے دوسرا صحابی کا شگرد ہے ان میں سے افضل کون ہے امیر معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جواب دیا فرمایا کہ تم مجھے میرے سامنے امیر معاویہ کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز سے کرتے ہو میرا نظریہ تو یہ ہے اگر امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر نبی کے ساتھ میدان جہاد میں نکلے گھوڑے نے زمین پہ قدم رکھا نیچے سے مٹی اڑی امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی ناک کے, کے اندر وہ مٹی چلی گئی اگر کروڑوں عمر بن عبدالعزیز مل جائیں امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے یہ ہے صحابی یہ ہے نفس صحبت اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسئلے انسان کے لیے سمجھنا آسان ہے اب عمر بن العزیز عبادت کم تو نہیں کرتے تھے ان کی عدالت ان کی خلافت ان کا انصاف ان کا ظلم نہ کرنا تقوارہ سب مشہور ہے لیکن عبداللہ بن مبارک کیا فرماتے ہیں چونکہ امیر معاویہ کو نبی کی صحبت ملی ہے عمر بن عبدالعزیز کی عبادت حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اگر یہ صحبت کے فوائد سمجھ میں آ جائے نا پھر مسئلہ توصل، استشفاء یہ مسائل سمجھنا آسان ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اعمال کا وسیلہ جائز ہے کیونکہ اس سے نبی کا قرب ملتا ہے ہم کہتے ہیں کروڑوں عبادات سے خدا کا قرب اتنا نہیں ملتا جتنا صرف ایک نبی کے مبارک وجود کی برکت سے ملتا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل پیغمبر کا صحابی ہے بعد میں آنے والے عبادت بہت کرتے ہیں صحابی کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے وجہ ان کے پاس پیغمبر کا وجود ہے ہمارے پاس نبی کا وجود نہیں ہے انہیں جو کمال پیغمبر کے وجود کی برکت سے ملتا ہے وہ بعد میں آنے والوں کو عبادات کی وجہ سے نہیں ملتا خیر میں سمجھا رہا تھا ایک مسئلہ ہے صحابی غیر صحابی کا غیر صحابی تمام بھی مل جائیں پیغمبر کے ایک صحابی کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہاں جب بات ہوگی صحابہ کی آپس میں تو ہمارا عقیدہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ان کے بعد عمر فاروق ان کے بعد عثمان ان کے بعد علی یہ چار خلافہ ان کے بعد اشراء مبشرہ ان کے بعد صحاب بدر ان کے بعد صحاب صلی الدیبیہ ان کے بعد صحاب فتح مکہ ان کے بعد باقی دیگر صحابہ یہ ترتیب فضیلت والی صحابہ کی آپس میں مراتب صحابی بمقابلہ غیر صحابی اس میں فضیلت میں کوئی بھی آدمی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب صحابہ کی آپس میں بات ہوگی تو ہم درجات بتائیں گے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے اسی طرح امبیا کا معاملہ ہے ایک معاملہ ہے نبی اور امتی کا ایک معاملہ ہے نبی اور نبی الانبیاء کا ایک مسئلہ ہے نبی اور امتی کا ایک مسئلہ ہے نبی اور آخری نبی کا جب نبی کو امتی کے مقابلے میں لیں گے امتی کو نبی کے مقابلے میں لیں گے تو ہم کہتے ہیں دنیا بھر کے انسان مل کر اس میں علماء بھی ہوں اس میں مشتحدین بھی ہوں اس میں محدسین بھی ہوں اس میں فکہا بھی ہوں اس میں پیغمبر کے صحابہ بھی ہوں ساری دنیا کے ایمان والے مل کر پیغمبر کے اللہ کے کسی ایک نبی کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے نبی کا مقام بلند ہے امتی کا مقام کم ہے اور جب بات ہوگی نبی اور آخری نبی کی تو ہم کہیں گے تمام انبیاء مل کر یہ صرف ہمارے پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے امتی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نبی شان میں آخری نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس تفصیل سے معلوم ہوا جس طرح نفس انسانیت میں انسان اور مومن اور کافر برابر ہیں جب صفت ایمان آئے گی ایمان والا اوپر بڑھ جائے گا مومن ہونے میں سب برابر ہیں صفت علم آئے گی دیگر صفات آئے گی اس کا مقام بڑھ جائے گا ایمان والے سب برابر ہیں جب کسی میں صفت صحبت آئے گی صحابی بن جائے گا اس کا مقام بڑھ جائے گا نبی سب برابر ہیں لیکن جس نبی میں کمالات بڑھتے جائیں گے اللہ اس کے مقام کو بڑھاتے جائیں گے اس وجہ سے ہمارا اعلی سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ نے حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں وہ تمام کے تمام سچے نبی تھے اللہ نے کتاب دی تو وہ سچی خدا نے صحیفہ دیا تو وہ سچا اللہ نے الہام کی صورت میں وحی کی تو وہ سچی جو جو اللہ نے ان کو علومتا فرمائے ہم ان سب کو مانتے ہیں لیکن ہمارا ساتھ یہ بھی ایمان ہے کہ آج کے دور میں اگر نجات ہوگی تو صرف اور صرف آخری نبی کے دین میں ہوگی ان کا دین اپنے دور کا تھا ہمارے پیغمبر کا دین اپنے دور کا ہے اور ایک بات اور بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کو دوسرے پر فضیلت دینا اور اس انداز میں دینا کہ دوسرے صحابی کی توہین ہوتی ہو ایسے انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق کو ماننا اور فضائل اس انداز میں بیان کرنا حضرت علی کی توہین ہوتی ہو ایسے انسان کو دوبارہ کلمہ پڑھ کے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے حضرت علی المرتضی کی شان اس انداز میں بیان کرنا باقی صحابہ کی توہین ہوتی ہو باقی صحابہ کی تحقیر اور تجلیل ہوتی ہو ایسے انسان کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے بے ہی اسی طرح جس طرح صحابی کو ایک پر فضیلت دیں ادب سب کا کرنا ہے کسی کی توہین نہیں کرنی انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا اور اس انداز میں دینا کہ مفضول کی توہین ہوتی ہو دوسرے نبی کی توظلیل ہوتی ہو اس کی تحقیر ہوتی ہو ایسے انسان کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے فضیلت کا قیال ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا پیغمبر کے فرمان میں موجود ہے علماء کا اجماعی عقیدہ ہے لیکن کسی دوسرے نبی کی توہین کرنا ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارا نظریہ ہمارے پیغمبر افضل الانبیاء والمرسلین ہے یہ ہمارا عقیدہ اس کے برخلاف کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے آج کے دور کے لکھاری ان کی جماعت کے محقق اور اپنے آپ کو مصنف سمجھنے والے جناب منور سلطان صاحب نے اپنی کتاب اسلام یا مسلک پرستی میں صفحہ نمبر 113 اور صفحہ نمبر 114 پر 113 پر عنوان کیم کیا عنوان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو اللہ کے نبی کی محبت میں حد سے بڑھ جانا اللہ کے نبی کی محبت میں افراد سے کام لینا اللہ کے نبی کی محبت میں الہاد سے کام لینا یہ اس نے عنوان کیم کیا اور دو صفوں پر اس نے اپنا عقیدہ لکھا کہ ہمارا طرز انبیاء کی شان کے بارے میں وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا لا فر کو بین احد منہم لا فر کو بین احد من رسولی ایمان والا انبیاء میں شان میں تفریق نہیں کرتا وہ سب کو مانتا ہے کسی ایک کا درجہ متعین نہیں کرتا کسی ایک کے مقام کو متعین نہیں کرتا کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتا یہ مومن کا کام ہے ایمان والے کا کام نہیں بلکہ اس نے ایک صفحہ 114 پر لکھا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم بعض کو بعض پر فوقیت دینے سے بھی مجتنب رہیں جو بندہ پیغمبر کی اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ کسی ایک نبی کو دوسرے پر کسی قسم کی فضیلت نہ دے یہ ہے ان کا نظریہ اور یہ ہے ہمارا نظریہ اب ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں آیا کہ قرآن کریم نے اس عقیدہ فضیلت کے بارے میں کوئی وضاحت کی ہے یا نہیں تو جب ہم قرآن دیکھتے ہیں سورہ بقرا آیت نمبر 253 میں اللہ فرماتے ہیں تل کر فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ بازم الباز منحمن کلّم اللہ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ یہ انبیاء کی جماعت ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی اور فضیلت کی مثال دی من من کلّم اللہ بعض انبیاء سے خدا نے کلام کیا جیسے حضرت آدم حضرت موسیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارفہ بعض درجات دراجات اور خدا نے انبیاء میں سے بعض کے دراجات کو بعض پر بڑھا دیا اب دیکھیں جب اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں فضلہ بعض احماد ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے جب خدا نے فضیلت کا اعلان کر دیا تو ماننا چاہیے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے اسی وجہ سے حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تعط فرماتے ہیں یقبر تعلیٰ ان فضل باز رسول البازن کما کال تعلیٰ ولاقد فضل بعض نبی جینا بازن اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ خدا نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی جب اللہ نے فضیلت دے دی تو معلوم ہوا کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے دلیل نمبر دو دیکھیں والا قد فضل ناباز نبی جینا الہبازیوں و آتی نا سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر پندرہ عیت نمبر پچپن اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی اس عائد کے تحت بھی حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں ولا خلافہ ان محمد انصلی اللہ علیہ وسلمہ افضل جس طرح اللہ نے اعلان کیا بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے اس بات پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کے سردار اور تمام انبیاء میں سے افضل کون ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلہ دی ہے آیت نمبر تین پارہ نمبر نو سورہ آراف عیت نمبر ایک سو اٹھاون اللہ فرماتے پلیا ایاسو انی رسول اللہ علیہ جمیا اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں اے لوگو میں پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا گیا میں عالمی نبی ہوں اب اس دلیل کو تھوڑا سا سمجھیں اور اسی کے زیمن میں ایک اور عقیدے کو اشارتن سمجھیں ایک اور دلیل بھی ذہن میں رکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا سنی رسول اللہ علیہ جمیہ اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں کہ میں عالمی نبی ہوں مجھے تمام امت کا اور پوری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا گیا ایک معاملہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک باقی انبیاء کا ایک معاملہ ہے ہمارے پیغمبر کا پہلے انبیاء کی نبوت کا دائرہ محدود تھا ہمارے پیغمبر کی نبوت کا دائرہ غیر محدود ہے وہ نبی قومی تھے ہمارے پیغمبر نبی عالمی ہیں وہ پیغمبر کسی خاص بستی کے نبی تھے ہمارے نبی پوری دنیا کے نبی ہیں اب جو نبی ایک بستی کا نبی ہو اور دوسرا نبی پوری امت کا نبی ہو تو ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت ہوگی یا برابر ہوں گے صاحب ظاہر ایک کسی خاص بستی کا نبی ایک کسی خاص قوم کا نبی ایک کسی خاص ملک کا نبی ایک کسی خاص زبان والوں کا نبی اور جو نبی پوری دنیا کا نبی ہو صاف ظاہر ہے کہ عالمی نبی کو اس نبی پر فضیلت ہوگی جس نبی کی نبوت کا دائرہ بالکل محدود ہوگا اس کے زیمن میں عقیدہ ایک سمجھیں اور دلیل بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ محدود ہے قرآن کریم میں ہے و ماں کا نلّہ زبہ و انطفیم اسی صورۂ انفال میں نویں پارے کے بالکل آخر میں ہے وما ماکان اللہ علیہب ہم ون تفیہم نے مکہ کا مطالبہ یہ تھا اگر ہم لوگ غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مبارک وجود ان کے اندر موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسری عیت ملا لیں تو مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا اللہ بائیس میں پارے میں فرماتے ہیں و لو آخبی ماں کا سبو ماتارا کا اعلیٰ زہرہ مندا اے میرے پیغمبر اگر میں لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں انسان تو انسان دنیا میں جانور بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں اگر اعمال کی وجہ سے پکڑ شروع ہو جائے ان میں سے کوئی اس بات کا مستحق نہیں کہ دنیا میں باقی رہے لیکن پکڑتا کیوں نہیں و ماکان اللہ علیہ و ان ان پر عذاب نہیں آتا آپ کی وجہ سے اب ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ محدود ہے اس آیت کو دلیل کی بنیاد بھی بنیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ ان کی تفسیر کے مطابق عقیدہ بھی ذہن میں رکھیں اللہ ہیں اے پیغمبر ابو جہل اس بات کا مستحق ہے اس کو عذاب دیا جائے لیکن عذاب کیوں نہیں آتا وہ ان جب اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا حضور مدینہ میں تشریف لے گئے پھر بھی قوم پر عذاب نہیں آیا مکہ والوں پہ پھر عذاب نہیں آیا اب ذہن میں سوال آتا ہے جب حضور مکہ میں تھے تو عذاب نہیں آیا وہ ان جب اللہ کے نبی مدینہ میں چلے گئے پھر عذاب آنا چاہیے تھا اب کیوں نہیں آتا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اصول ذہن میں رکھیں پھر اس سوال کا جواب بالکل آسان ہوگا اصول کیا ہے آپ گزشتہ امتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں اللہ نے جب بھی کسی قوم پر اجتماعی عذاب بھیجا ہے خدا نے اس قوم کے نبی کو اس کی نبوت کے دائرے سے نکالا ہے نبی کو وہاں سے نکالنے کے بعد پھر اس امت کو عذاب دیا جب تک نبی اپنے نبوت کے دائرے میں موجود تھا اللہ نے امت کو اجتماعی عذاب کبھی نہیں دیا جب خدا عذاب دینے کا ارادہ فرمائیں عذاب دینے کا فیصلہ فرمائیں اللہ نبی کو نبوت کے دائرے سے نکالتے ہیں دوسری بستی جانے کا حکم دیتے ہیں جب نبی اپنی نبوت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے اللہ قوم پر عذاب دیتے ہیں آپ حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں یہ دجلہ اور فرات کے درمیان ایک بستی تھی اس کے یہاں نبی تھے وہاں کے نبی تھے جب اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا حضرت نو کو وہاں سے نکالا چودی پہاڑ تک لے گئے اس کے بعد قوم کو غرق فرمایا حضرت حود علیہ الصلاۃ والسلام قوم عاد کے نبی تھے ان کی بستی تھی قوم عاد کی احقاف یہ وہاں کے نبی تھے جب اللہ نے قوم عاد کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا حضرت حود کو وہاں سے نکالا جب نبوت کا دائرہ ختم ہوا خدا نے قوم کو برباد کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام یہ فرونیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے جب اللہ نے فرعون اور قوم کو ہلاک کرنے کا وعدہ کیا اور اللہ نے ارادہ اور فیصلہ کیا حضرت موسیٰ کو وہاں سے لیا ان کو فلسطین پہنچایا پھر خدا نے قوم کو ہلا کیا معلوم ہوا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک وہ نبی اپنی امت کے اندر موجود ہو جب عذاب دینے کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ پہلے نبی کو نکالتے ہیں نبی جب دہر نبوت سے نکلتا ہے اللہ پھر قوم پر عذاب بھیجتے ہیں جب تک نبی اپنی نبوت کے دہرے میں موجود ہو امت پر کبھی عذاب نہیں آتا اگر یہ اصول ذہن میں ہو اب سوال کا جواب بالکل آسان ہے سوال کیا تھا جب حضور مکہ میں تھے عذاب نہیں آیا مدینہ چلے گئے تو عذاب آ جانا چاہیے تھا عذاب نہیں آیا اس کا مطلب اللہ کے نبی مکہ کے بھی نبی تھے حضور مدینہ کے بھی نبی ہیں ابھی تک چونکہ نبوت کے دائرے میں ہیں نبوت کے دائرے سے نکلا نہیں امت پر عذاب کیسے آئے گا حضور بدر میں گئے عذاب پھر بھی نہیں آیا معلوم ہوا نبی مکہ کے بھی نبی حضور مدینہ کے بھی نبی اللہ کے نبی بدر کے بھی نبی اللہ کے نبی یہاں سے چلے بیت المقدس پہنچے مکہ والوں پہ عذاب پھر بھی نہیں آیا معلوم ہوا حضور مکہ مدینہ کے بھی نبی حضور بیت المقدس کے بھی نبی حضور وہاں سے چلے عرش تک پہنچے مکہ والوں پہ عذاب پھر بھی نہیں آیا معلوم ہوا حضور فرش کے بھی نبی اللہ کے نبی عرش کے بھی نبی ابھی تک نبوت کے دائرے سے نکلے نہیں قوم پر عذاب کیسے آتا اب سوال ہوگا جب نبی عرش سے واپس آ گئے اللہ کے نبی مدینہ سے بھی چلے گئے حضور نے دنیا بھی چھوڑ دی اب قوم پر عذاب آ جانا چاہیے تھا اب کیوں نہیں آتا معلوم ہوا حضور قبر میں چلے گئے عذاب پھر بھی نہیں آتا اب بھی حضور دائرۂ نبوت میں موجود ہیں پیغمبر مکہ کے بھی نبی حضور مدینہ کے بھی نبی حضور فرش کے بھی نبی اللہ کے نبی عرش کے بھی نبی حضور دنیا کے بھی نبی حضور برزخ کے بھی نبی چونکہ نبوت کے دائرے سے نکلے نہیں امت پر عذاب کیسے آتا یہ تو تھا سوال کا جواب اور پیغمبر کی نبوت کے دائرے کا غیر محدود ہونا اب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری بات سمجھانے کے بعد امت کا اجمعی عقیدہ پیش کرتے ہوئے اسی آیت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں مساف فرماتے ہیں اس تفصیل سے معلوم ہوا اللہ کے نبی مکہ کے نبی حضور مدینہ کے نبی حضور مکہ کے نبی بیت المقدس کے نبی پیغمبر فرش کے نبی اللہ کے نبی عرش کے نبی حضور عندنیا کے نبی حضور قبر اور برزخ کے نبی اور یہ ایک اتفاقی اصول ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں جو نبی جس جگہ کا نبی ہو اس جگہ پہ نبی کا زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے کبھی اپنے نبی نبوت کے دائرے میں رہتے ہوئے نبی مردہ نہیں ہوتا اگر حضرت موسیٰ فرونیوں کے نبی تھے وہاں زندہ رہے اگر حضرت حود قوم عاد کے نبی تھے اپنی نبوت کے دائرے میں زندہ تھے جو نبی جس جگہ کا نبی ہوتا ہے اس جگہ پہ زندہ بھی ہوتا ہے حضور مکہ کے نبی تھے حضور زندہ تھے مدینہ کے نبی تھے وہاں بھی زندہ تھے بیت المقدس کے نبی تھے وہاں بھی زندہ تھے عرش کے نبی تھے وہاں زندہ تھے دنیا کے نبی حضور دنیا میں زندہ قبر کے نبی حضور قبر میں بھی زندہ جو نبی آپ طریق اٹھا کر دیکھ لیں کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا نبی اپنے نبوت کے دائرے میں موجود ہو اور نبی مردہ ہو ایسی مثال کبھی آپ کو نہیں ملے گی جب اللہ عزا جب اللہ موت دیتے ہیں اللہ دنیا سے اٹھاتے ہیں پہلے نبی کو نبوت کے دائرے سے نکالتے ہیں جہان بدلتا ہے آپ کے ذہن میں آئے گا حضرت سلیمان علیہ صلاۃ وسلام وہ تو جس جگہ کے نبی تھے ان پر تو وفات اسی جگہ پر ہی ہم کہیں گے وہ حالت حیات میں نبی تھے حالات وفات میں نبی نہیں تھے جب حضرت سلیمان چلے گئے ان کی نبوت کا دائرہ دنیا تھی ان کی نبوت کا دائرہ برزخ نہیں تھی جب برزخ میں چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہان بدل گیا جب جہان بدل گیا حیات دیر نبوت میں تھی اور وفات عالم برزخ میں ہے تو اس تفصیل سے معلوم ہوا وماکان اللہ علیہ واضب ہم تفیحم ہمارے پیغمبر کی نبوت کا دائرہ غیر محدود بھی ہے اور ہمارے پیغمبر کی حیات ہمیشہ والی بھی ہے جو بندہ حضور کو پوری دنیا کا نبی سمجھے گا اس آیت کی روشنی میں پیغمبر کو قبر میں زندہ بھی سمجھے گا حضور دیر نبوت میں بھی ہیں اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں جی آگے دیکھیں حدیث مبارک جن سے فضیلہ ثابت ہوتی ہے اللہ کے نبی کی حدیث نمبر ایک صحیح مسلم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فضیل تو الْأَنْبِيَاءِ بیا اللہ رب العزت نے مجھ محمد کو چھ چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دی ان چھ چیزوں کی وجہ سے اللہ نے باقی تمام انبیاء پر مجھے فضیلت عطا فرمائی اور جسے فضیلت دی جائے اسے کہتے ہیں افضل الانبیاء اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کون ہے افضل الانبیاء وہ حدیث کون سی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے چھ چیزیں دی گئی نمبر ایک کوتی تو جوامی الکلیم نمبر دو ون وصر برروب نمبر تین احلت حلت نمبر چار جولت لیلرض و تحرم و نمبر اور ارسل تو الخل کی اور نمبر چھ خطی مبی النبیون یہ چھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف مجھ محمد کو دی ہیں مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی ہوتی تو جوامی الکلیم کمانا اللہ نے پہلے انبیاء کو کلیمات دیے ہیں اور اللہ نے مجھ محمد کو جوام الکلیم عطا فرمائے ہیں ایک ہوتے عربی زبان میں کلمہ اور ایک ہوتے کلمہ جامعہ ان دونوں میں فرق کیا ہے عربی زبان میں اگر ایک لفظ ہو اس کا معنی ایک ہو اسے کہتے ہیں کلمہ اور اگر لفظ ایک ہو اس کے معنی بہت سارے ہوں اسے کہتے ہیں کلمہ جامعہ اگر لفظ ایک ہو مسئلہ ایک ہو اسے کہتے ہیں کلمہ لفظ ایک ہو مسائل اس میں کئی ہوں اسے کہتے ہیں کلمہ جامعہ ہمارے پیغمبر چونکہ آخری نبی ہیں پہلے انبیاء کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا انہیں خدا نے کلم عطا فرمائے کیونکہ مسئلے بہت کم ضرورت تھے ہمارے پیغمبر چونکہ آخری نبی ہیں مسئلے زیادہ ضرورت تھے اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر کو کیا عطا فرمائے جوام الکلم عطا فرمائے پہلے انبیاء کے پاس کلمات تھے ہمارے پیغمبر کے پاس جوام الکلم ہے ان کے الفاظ بھی تھوڑے مسئلے بھی تھوڑے ہمارے پیغمبر کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اس میں مسئلے بہت زیادہ ہیں نمبر دو ون و اللہ رب العزت نے دشمن کے دلوں میں مجھ محمد کا روپ ڈال دیا یہ مجھے عطا فرمائی ہے مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملی نمبر تین احلت حلت دشمن سے مقابلہ ہو دشمن سے جنگ ہو دشمن سے لڑائی ہو دشمن کا مال ہاتھ میں آ جائے پہلے امبیا کے لیے ان کی امت کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حلال نہیں تھا ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے مجھے فضیلت تطا فرمائی میں مال غنیمت اور میری امت مال غنیمت استعمال کر سکتی ہے نمبر چار وجویلت لرض و تحرم و مسجدہ. پہلی امتوں کا وجود نہ پاک ہو جائے پانی سے پاک کرتے کپڑا نہ پاک ہو جائے پانی سے پاک کرتے اللہ رب العزت نے میری امت پہ کرم یہ کیا ہے اگر پانی موجود نہیں یا پانی موجود ہے استعمال کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے اللہ نے مٹی کو بھی میری امت کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا وہ مسجدہ پہلی امتوں کے لیے عبادت کی جگہ خاص تھی اس جگہ پر جاتے تو عبادت ہوتی وہ ثواب نہیں ہوتا اور میری امت کے لیے کرم یہ ہے اگر مسجد میں ہوں نماز مسجد میں پڑھ لیں کسی عزور کی وجہ سے سفر کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اگر مسجد کی بجائے حال میں پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش بات سمجھا آ حال میں پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے رات کو دیر سے سوئے پڑھتے رہے یا استادوں نے کہا جس کی تکبیر اولا فوت ہو گئی اسے سزا دی جائے گی یہ بیچارہ اٹھا وضو کیا دیکھا کہ پہلی رکعت ہو گئی ہے اب اگر مسجد میں جاتا ہوں تو استادی کھڑا کریں گے اس لیے شریع مجبوری کی وجہ سے حال میں بھی پڑھنے کی یہ مجبوری ہے نا تو اللہ رب العزت نے یہ امت کو کیا دیا ہے ایک قسم کا آپشن موجود ہے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نمبر پانچ تو سلط الخل کی کافہ پہلے انبیاء کی نبوت کا دائرہ محدود میری نبوت کا دائرہ غیر محدود نمبر 6 پہلے انبیاء کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری اور میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے دوسری حدیث دیکھیں جامع ترمزی جیل دو صفحہ نمبر دو سو دو باپ فی فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لے آئے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے یار اللہ کی قدرت دیکھو اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنا دیا اللہ کی قدرت دیکھو اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا اللہ کی قدرت دیکھو حضرت موسی کو کلیم اللہ بنا دیا اللہ کی قدرت دیکھو حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا اللہ کے نبی تشریف لے آئے ان کی بات سنی اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم نے واقعی سچ کہا وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے موسیٰ کلیم اللہ تھے عیسیٰ روح اللہ تھے آدم صفی اللہ تھے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو ان میں سے کوئی کلیم اللہ کوئی حبیب اللہ کوئی کلیم اللہ کوئی خلیل اللہ کوئی روح اللہ ہے اللہ نے مجھے کیا اعزاز دیا علا و حبیب اللہ ولا فخر انہیں کلی اللہ کہتے ہیں تو اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ولا فخر اور اس میں میں کسی قسم کا فخر محسوس نہیں کرتا اور پیغمبر نے فرمایا باقی جن انبیاء کی بات تم کر رہے ہو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ لوا الحمد جھنڈا مجھے عطا فرمائیں گے جھنڈا میرا ہوگا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے جب وہ ایسے ہیں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ نے فضیل انہیں بھی دیے ہیں لیکن جو کمال اللہ نے مجھ محمد کو عطا فرمایا وہ کسی کو عطا نہیں کیے اس حدیث سے معلوم ہوا اور امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ کے باب سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث مبارک اللہ کے نبی کی فضیلت کے بارے میں ہے حدیث نمبر 3 دیکھیں حضرت عبی بن ابنقاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اضاکان یوم القیامتی کن تو امامن نبی و خطیبہ ہم وصاہ بشفاطی غیر فخرن جا سنا نبن ماجا نمبر تین سو تیس حضرت نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ محمد کو تمام انبیاء کا امام بھی بنیں گے انبیاء کی طرف سے گفتگو کرنے والا خطیب بھی بنیں گے اور انبیاء کی سفارش کرنے والا شفاعتی بھی بنیں گے اب بتائیں جو امام ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے یا مقتدی ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے صاحب سازر امامت میں وہ آگے ہے نمبر دو وہ خطیبہ ہوں ایک ممبر پر بیٹھا ہے ایک نیچے بیٹھا ہے تو اعلیٰ کون ہوتا ہے نمبر تین ایک چل کے جاتا ہے کہ آپ میری سفارش کریں اور جس کے پاس چل کے جائے وہ اعلیٰ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس سے بھی معلوم ہوا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہوگی قیامت کے دن جب ہر طرف سے نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت انبیاء کی سفارش بھی کون کریں گے ہمارے پیغمبر کریں گے اب یہ دیکھیں دو آیتیں تین آیتیں اور تین حدیثیں بتاتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے باقی رہی وہ آیت جو بطور دلیل کے کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے مقلد منور سلطان نے اسلام یا مسلک پرستی میں پیش کی اس کا اصل مطلب کیا ہے مفسرین نے اس کا معنی کیا بیان کیا اگر اس آیت کو ذہن میں رکھا جائے مفسرین کی تفسیریں ذہن میں رکھی جائیں اور باقی آیات ذہن میں رکھی جائیں تو اس آیت کا مطلب سمجھنا بالکل آسان ہے کہتا ہے قرآن کریم میں ہے ایمان والے کہتے ہیں لا نفر قبئین احد منهم ہم انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے جو اللہ کے نبی کو افضل الانبیاء کہتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کو فضیلہ دے کر انبیاء کے درمیان کیا کرتا ہے تفریق کرتا ہے جس سے قرآن کریم نے منع کیا ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی یہود اور نصارہ کے بارے میں ان کا طرز کیا تھا یہودی کہتے تھے کہ ہم حضرت موسیع کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے عیسائی کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں حضرت موسیع کو نہیں مانتے اللہ کے نبی تشریف لے آئے یہودیوں نے کہا حضرت موسیٰ کو مانیں گے حضرت عیسیٰ اور پیغمبر کو نہیں مانیں گے عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ کو مانیں گے آخری نبی حضرت موسیٰ کو نہیں مانیں گے ایک نبی کو مانتے دوسرے نبی کا انکار کر دیتے اللہ فرماتے اے نبی کے صحابہ تم ایسا کام نہ کرنا تم نے زبان سے کہنا ہے قلعہ و ملاقات ہی و کتب ہی و رسول ہی ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں خدا کے تمام فرشتوں کو بھی مانتے ہیں اللہ کے تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں لا و بین احد منہم حضور کو مان کر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کر کے ہم انبیاء کے درمیان جدئی نہیں کریں گے حضور کو مان کر باقی انبیاء کا انکار کر کے ہم تفریق بین الانبیاء نہیں کریں گے ایک کو ماننا ایک کا انکار کرنا یہ یہودو اور نثارہ کا مزاج ہے مسلمان کا مزاج کیا ہے لانفرق و بین منہم وہ تمام کو مانتا ہے معلوم ہوا قرآن کریم نے جس تفریق سے منع کیا ہے یہ تفریق بال ایمان ہے یہ تفریق شان والی نہیں کیا مطلب ایک کو ماننا ایک کا انکار کرنا قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا تمام کو مان کر حضور کو آخری ماننا تمام کو مان کر حضور کو افضل الانبیاء ماننا قرآن کریم اس کا انکار نہیں کرتا دوسرے لفظوں میں قرآن جس تفریق سے منع کرتا ہے ہم اس کے قید نہیں ہیں اور ہم جس کے ہیں قرآن اس کی تردید نہیں کرتا ہم جس کو مانتے ہیں وہ بالکل جدا ہے اور قرآن جس سے منع کرتا ہے وہ بالکل جدا ہے یہ معنیٰ ہمارا نہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن جلد ایک صفحہ نمبر 696 پر اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے انسان کو یہودیوں والا عیسائیوں والا کام نہیں کرنا چاہیے بعض کو مانا بعض کے انکار کر دیا بلکہ تمام کی نبوت کا انسان کو اقرار کرنا چاہیے اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر میں اکیلے نہیں بلکہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی عیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ویو صدیقون اب جمیل امبیا اب ال رسول والے تمام امبیا کو بھی مانتے ہیں تمام رسولوں کو بھی مانتے ہیں اور جو اللہ نے آسمان سے انبیاء پر کتابیں نازل کی ان کو بھی مانتے ہیں لا فرکون بین اہدم منہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے تفریق کا مانا فیو منو نہ ببازوں ویک فرون بعض امبیا کو مانیں بعض کا انکار کر دیں یہ مزاج یہودیوں کا ہے یہ مزاج مسلمانوں کا نہیں ہے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے جس تفریق سے منع کیا یہ کون سی تفریق ہے تفریق بال ایمان ایک کو ماننا ایک کا انکار کر دینا اس سے اسلام منع کرتا ہے ایسا انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا نمبر دو دیکھیں اگر آپ کی بات مان لی جائے اور یہ کہا جائے اس سے مراد یہ ہے جو تفریق کرتا ہے وہ نبی کی شان کو دوسرے پار بڑھاتا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا یہ یہود و نصارہ کا مزاج تھا ہم کہتے ایک آیت ہم پڑھ دیتے ہیں وہ آپ ہمیں سمجھا دیں یہ عیت ہم سمجھا دیں گے قرآن کریم سورہ نساء عیت نمبر 151 میں ہے انَ لذی یکفرون بلّہ ورسولی و یو ریدون فرق و بین کافر کا مزاج یہ ہے وہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتا ہے اللہ اور رسول کے درمیان جدئی ڈالتا ہے اور مومن کا مزاج عیت نمبر 152 میں بیان کیا و لذین امن و و ہی ولم یو بین اہدم منہم مومن اللہ اور رسول کے درمیان رسول اور نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتا کافر کا مزاج اللہ اور رسول کے درمیان تفریق ہے مومن کا مزاج اللہ اور رسول کے درمیان تفریق نہیں اب کیا مطلب ہوگا پہلی آیت کا جو بندہ اللہ اور رسول کی شان کو برابر مانے وہ تو ہے مومن اور جو تفریق کرے وہ کون یہ کافر کا مزاج ہے نا اللہ اور رسول کے درمیان کیا کرتا ہے تفریق کرتا ہے تفریق کا معنی شان بڑھانا تفریق کا معنی مقام مقرر کرنا تو جو اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتا ہے یہ کس کا مزاج ہے اب آیت کا تقاضا یہ کیا ہے جو مقام نبی کا وہی مقام جی یہی مطلب ہوگا نا ان کے اصول کے مطابق جو مقام نبی کا وہی مقام جو بندہ کہتا ہے نہیں اللہ کا مقام بلند نبی کا مقام کم وہ ان اللہ یقفرون بلّہ کی وجہ سے وہ ان کے درمیان تفریح کر کے کون ہو جائے گا عثمانی فوراً آپ سے کہے گا اس عیت کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھے ہیں ہم کہتے ہیں جی کیا مطلب ہے کہتے اس عیت کا مطلب یہ ہے اللہ کو ماننا رسول کا انکار کر دینا یہ ہے تفریق بین اللہ و رسول ایمان کیا ہے اللہ کو بھی مانے پیغمبر کو بھی مانے اللہ کو ماننا نبی کا انکار نبی کو ماننا خدا کا انکار یہ کافر کا مزاج ہے مومن کا مزاج نہیں ہم کہتے ہیں جس طرح آپ نے اس آیت میں تفریق سے مراد ایمان کی تفریق لی ہے تفریق سے مراد شان کی تفریق نہیں لی اسی طرح اس آیت میں بھی تفریق سے مراد ایمان کی تفریق ہے تفریق سے مراد شان کی تفریق نہیں ہے کیا مطلب ہوگا اللہ اور رسول دونوں کو ماننا یہ مومن کا مزاج ہے اللہ کو ماننا رسول کو نہ ماننا یہ کافر کا مزاج ہے ہم بھی کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک تمام کو ماننا لا فرق و بین عہدم منہم یہ مومن کا مزاج ہے ایک کو ماننا اور بعد کا انکار کر دینا یہ کس کا مزاج ہے کافر کا مزاج ہے اگر اس آیت میں تفریق سے مراد آپ ایمان کی تفریق لیں تو آپ مومن اگر اس آیت میں ہم تفریق سے مراد ایمان کی تفریق لیں تو ہم مشرق اور کافر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں گے باؤ کا تجرب و بائی بات سمجھے آپ تفریق سے مراد لیں تو مومن بن جاتے ہیں اور اگر ہم تفریق سے مراد ایمان کی تفریق لیں تو کون ہو جاتے ہیں خیر اس آیت کا حاصل یہ ہے اس آیت میں کس چیز سے منع کیا گیا کہ مومن اور نبی اور نبی کے درمیان ایسی تفریق نہ کرو ایک کو مانو اور دوسرے کا انکار کر دو باقی شان کی بات دیکھی جائے دوسری آیات موجود ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی فضیلت کو بیان کیا جس طرح یہ لوگ قرآن کریم کی آیا سے دھوکہ دیتے ہیں بے نہیں اسی طرح یہ لوگ حدیث مبارک سے بھی دھوکہ دیتے ہیں حدیث مبارک بعض ہیں جن میں مختلف الفاظ ہیں بعض میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حضرت یونوں سے بہتر نہ کہو انبیاء کے درمیان اختیار فضیلت نہ اختیار کرو تمام انبیاء برابر ہیں ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو یہ اللہ کے نبی کی حادیث ہیں مثال کے طور پہ صحیح مسلم جل دو صفر نمبر دو سو سڑ سڑ باپ من فضائل علی علیہ السلام اس کے تحت اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے حضور نے فرمایا لا خی بین الانبیاء انبیاء کے درمیان کسی قسم کی فضیلت اختیار جب حضور نے منع کر دیا تو اطاعت رسول کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ انسان انبیاء کو آپس میں فضیلت دینے سے اجتناب کرے بقول عثمانی کے ہم کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے تحت شرح سی مسلم میں دوسری جلد صفحہ 245 میں ان احادیث کا مطلب بیان کیا ہے جن میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فضیلت بین الامبیا سے منع کیا حضرت امام نوی فرماتے ہیں ہمارے سامنے دو قسم کی روایات ہیں بعض میں ہے اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں افضل الانبیاء ہوں بعض میں ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت نہ دو اب دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے دونوں کی توجیہات کیا ہیں اگر وہ ٹھیک ہیں تو منع والی روایات کے جواب کیا ہوں گے حضرت امام نوی رحمت اللہ علیہ نے ایسی روایات جن میں فضیلت سے منع کیا گیا حضرت امام نبوی نے پانچ جواب دیے نمبر ایک جواب حضرت امام نبی فرماتے ہیں انََََََََََّ النّّّ صى السّ الامہ قالبل عںمہ ان سعید اب الد آدم فلمہ عالمہ اخبر ابى اللہ کے نبی کو جب تک پتہ نہیں تھا کیونکہ حضور عالم الغیب ہیں جب تک علم نہیں تھا امت کو بتایا کہ فضیلت نہ دو جب اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا تو اللہ کے نبی نے بھی امت کو بتا دیا تو قبل ان یالم کا معنی کیا ہوگا حضور کیونکہ سب کچھ جانتے ہیں عالم الغیب ہیں اس لیے علم سے پہلے فرما دیا کہ مجھے کسی پر کوئی فضیلت نہ دو تو جو علم سے پہلے جس کو علم نہ ہو اسے عالم الغیب کہتے ہیں نا جس کے پاس وہی نہ ہے اور نہ بتا سکے اسے عالم الغیب کہتے ہیں نا بات سمجھ تو قبل ایں عالم اللہ کے نبی کی وہ روایات جن میں حضور نے فضیلت دینے سے منع کیا وہ کس وقت کی ہیں جب تک اللہ کے نبی کو فضیلت کا پتہ نہیں تھا نمبر دو و ثانی قالح ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے لیکن اللہ کے نبی نے توازو اور عاضی کی وجہ سے یہ فرمایا کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو نمبر تین ان نہ ان ماہ و ان تفضیلی مفضولی میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی حضور علیہ السلام کو ایسی فضیلت دینا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی توہین ہو حضرت عیسیٰ کی توہین ہو کسی نبی کی توہین ہو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی ایک نبی کو دوسرے نبی پر ایسی فضیلت نہ دو جس کی وجہ سے دوسرے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو ہمیشہ فضیلت اس انداز میں دینا کہ کسی نبی کی توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو نمبر چار جواب وراب انما نہا ان تفضیل الاخصومتی والفطنتی اللہ کے نبی نے اس وقت منع کیا ایک علاقے میں مسلمان بھی ہے وہاں یہودی بھی ہے وہاں عیسائی بھی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے علاقے میں میری ایسی فضیلت بیان نہ کرنا جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد ہو جس کی وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوں میری ایسے انداز میں شان بیان کرنا حضرت موسیٰ کی تحقیر ہو ان کی تزلیل اور توہین ہو آپس میں لڑائی کا خطرہ ہو اس وقت مجھے ایسی فضیلت نہ دینا اور نمبر پانچ حضرت نبی حضرت امام نبی فرماتے ہیں ان نہ مختصم ب تفضیلی فی نفس نبواتی کبھی یہ نہ کہنا حضور افضل الانبیاء ہیں کیونکہ انہیں نبوت ملی نفس نبوت میں کسی نبی کو دوسرے نبی پر کوئی فضیلت نہیں جیسے نفس انسان ہونے میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں انسان انسان پر فضیلت والا بنتا ہے دیگر خوبیوں کی وجہ سے نبی دوسرے نبی پر فضیلت بنتا ہے دیگر کمالات کی وجہ سے تو جن روایات میں فضیلت کا ذکر ہے وہ وہ روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی نے دیگر کمالات کا ذکر کیا اور جہاں منع کیا وہ کس وقت کی ہیں اس وقت کی ہیں یا اس, اس چیز کے متعلق ہیں جب بندہ ایسی فضیلت دے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہو دوسرے نبی کی توہین بھی ہوتی ہو اور نمبر دو نفس نبوت میں کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دے حضور کو نبوت ملی حضرت موسیٰ کو نہیں ملی حضور کو ملی حضرت عیسیٰ کو نہیں ملی نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں اور فضیلت والے ہوں گے تو کس کی وجہ سے بات سمجھ آ خیر یہ آیات احادیث اور امت کے اقوال اسلاف کی تشریحات اور محدسین کے ابواب حضرت امام نبی رحمۃ اللہ علیہ کے پانچ جوابات یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں لیکن مقام اور شان میں حضور علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے آگے مسئلہ دیکھیں تیسرا مسئلہ جس میں کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے اہل اسلام کے ساتھ اہل سنت وال کے ساتھ اختلاف کیا ہے وہ ہے مسئلہ ثواب و عذاب قبر اس میں اس بندے نے مستقل رسالہ لکھا رسالے کا نام رکھا عذاب برزخ چھوٹا سا رسالہ ہے پمپ ہے عذاب برزخ کے نام سے رسالہ لکھا اس میں اس نے عذاب قبر کی ایسی توجہ جی پیش کی ہے ایسی صورت پیش کی ہے جو 1957 سے پہلے امت میں کسی انسان نے اختیار نہیں کی تھی اس نے ایک الگ توجہ جی اختیار کی احادیث کو توڑ موڑ کر پیش کیا قرآن کریم کی غلط توجیحات پیش کر کے امت کے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کی عقیدہ ثواب و عذاب قبر کیا ہے اس کے بارے میں کون کون سی باتیں سمجھنی چاہئیں ان کو سمجھنے سے پہلے اگر بطور تمہید آپ دو تین باتیں ذہن نشین فرما لیں جو مولانا نومانی رحمت اللہ علیہ نے معرف الحدیث میں نقل کی ہیں تو اس مسئلے کو سمجھنا اور آگے سمجھانا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے حضرت نومانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک معاملہ ہے امتی کا ایک مسئلہ ہے نبی کا امتی کے پاس علم کے ذرائع بالکل محدود ہیں جسے کہتے ہیں ہوا سے خمسہ امتی علم حاصل کرے گا ہاتھ سے پکڑ کر امتی علم حاصل کرے گا آنکھ سے دیکھ کر امتی کو علم ہوگا کان سے سن کر امتی کو علم ہوگا زبان سے چکھ کر یہ امتی کے پاس علم کے ذرائع ہیں جو بالکل محدود ہیں انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام کے پاس ان ذرائع کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ذریعہ بھی ہوتا ہے جو امتیوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہوتا جسے کہتے ہیں وہی الٰہی ان کے پاس یہ پانچ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ چھٹا کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہی کا آنا انبیاء ان احواس سے کے ساتھ بھی علم حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جب حکم آتا ہے وہی آتی ہے ان کے ذریعے بھی نبی کو علم ہو جاتا ہے تو امتی کے علم کا دائرہ محدود ہے کیا مطلب ہوا سے خمسہ تک نبی کے پاس یہ ہوا سے خمسہ بھی ہوتے ہیں اور ایک اضافی اعلیٰ اضافی ذریعہ علم حاصل کرنے کا وہی الہی ہی بھی موجود ہوتی ہے نمبر دو اللہ کا کوئی نبی بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو عقلاً ناممکن اور محا وقت کا کوئی نبی کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو عقلاً ناممکن اور محال ہو ہاں اللہ کا نبی کبھی کبھی ایسی بات ارشاد فرما دیتے ہیں جو عقل سے ماورا ہوتی ہے عقلا ناممکن اور محال نبی کوئی بات نہیں کہتا ہاں ایسی بعض باتیں ہوتی ہیں جو عقل سے کیا ہوتی ہیں ماورا ہوتی ہیں عقلا ناممکن اور عقل سے ماورا اس کو عوام میں کیسے سمجھانا ہے اللہ کا نبی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو عقلاً ناممکن اور محال ہو کیا مطلب جس کا مطلب یہ ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے عقلاً ناممکن اور محال اور عقل سے ماورا کا مطلب بندہ سمجھے کہ ایسا ہو تو سکتا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا بات سمجھا کہ عقلاً ناممکن کا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا اور عقل سے ماورہ کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے لیکن مجھے میں اس کی مثال دیتا ہوں اللہ کے نبی میں پہ گئے حضور علیہ السلام واپسی ہے مکہ والوں کو بتایا ابو جہل اب مجھے مان لے رات کے تھوڑے سے حصے میں میں مکہ سے چلا عرش مولا تک پہنچا اس نے کہا تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر میری عقل اس کو نہیں مانتی ایسا نہیں ہو سکتا چلتا گیا مکہ کی گلیوں میں حضرت ابو بکر صدیق کو ملا ابو بکر یہ بتا اگر کوئی بندہ یہ کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں میں مکہ سے چلا عرش تک پہنچا بتا تیری عقل اس بات کو مانتی ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ ان بندہ بتا پھر جواب دوں گا ابو جہل نے کہا تیرے نبی نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو جہل اگر میرے نبی نے کہا میں صدیق کہتا ہوں ایسا ہوا ہے ایسا ہو سکتا ہے تو ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل اس بات کو مانتی ہے ایسا ہو سکتا ہے فر میں ابو جہل عقل نہیں مانتی میں پھر بھی مانتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جب عقل نہیں مانتی عقل میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا پھر مانتے کیوں ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے عجیب جواب دیا پھر میں ابو جہل اس لیے کہ میں نے کلمہ عقل کا نہیں میں نے کلمہ اپنے پیغمبر کا پڑا ہے ابو جہل کیا کہتا تھا ایسا نہیں ہو سکتا اسے کہتے عقلاً ناممکن اور محال ابو جہل کا مزاج تھا تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر یہ عقلا ناممکن اور محال ہے ایسا نہیں ہو سکتا صدیق اکبر نے فرمایا یہ عقلا ناممکن نہیں ہے عقل سے ماورہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایسا ہوا ہے تو وقت کا کوئی نبی کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو عقلاً ناممکن اور محال ہو ہاں کبھی کبھی نبی ایسی بات ارشاد فرما دیتے ہیں جو عقل سے ماورہ ہوتی ہے انسان کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن نفس العمر میں وہ ناممکن اور محال نہیں ہوتی نمبر تین حضرات انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام دنیا میں آئے اللہ کے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے آمد کے کئی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد نبی آ کر اپنی امت کو وہ چیزیں بتاتا ہے جس کی امت کو ضرورت ہے نبی کے آنے کا مقصد امت کو وہ احکام بتانا وہ چیزیں بتانا جس کی امت کو ضرورت ہوتی ہے لیکن علمی ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے امت ان کو جان نہیں سکتی ضرورت ہے علمی ذرائع محدود ہیں ان تک رسائی حاصل نہیں ہوتی نبی امت کے پاس آ کر ان احکام کی تعلیم دیتا ہے وہ احکام سکھاتا ہے اور نبی ان کو خواص خمسہ کے ذریعے حاصل نہیں کرتا بلکہ اضافی اعلے وہ یہ الہی سے حاصل کر کے امت تک پہنچاتا ہے نمبر چار اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا نمبر ایک مٹی والا جسم اور نمبر دو آسمان کی روح دنیا میں دونوں موجود ہیں نیکی کریں تو دونوں کرتے ہیں اور اگر گناہ کریں تو دونوں کرتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی الگ ہو جائے نہ روح اکیلی کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی جسم کچھ کر سکتا ہے دنیا میں اگر نیکی کی آپ نے کام کیا استاد نے خوش ہو کر آپ کو کہ شربت پلا دیا تو صرف آپ کا جسم پیتا ہے یا روح بھی ساتھ پیتی ہے دونوں پیتے ہیں اگر کسی نے چوری کر لی پکڑا گیا اب اس کو سزا دی گئی تو سزا صرف جسم کو ملتی ہے یا روح بھی ساتھ یہ دنیا کا معاملہ جب قیامت کا دن ہوگا اگر ایمان والا جنت میں روح اور جسم دونوں جائیں گے یہ ایک اگر کافر تھا تو جہنم میں جس طرح اللہ نے دونوں کو روح اور جسم سے بنایا نیکی کریں تو دونوں گناہ کریں تو دونوں دنیا میں نیکی تو جزا دونوں کے لیے اگر گناہ تو سزا بھی دونوں کے لیے قیامت کے دن ایمان ہوگا تو جنت میں دونوں اگر ایمان نہیں ہوگا تو جہنم میں دونوں جائیں گے کسی ایک کو لے کر دوسرے کو نہیں چھوڑا جائے گا بے ہی اسی طرح جو قبر کا ثواب و عذاب ہے چونکہ وہ بھی انسانوں کے گناہوں کی سزا اور انسانوں کے نیک اعمال کی جزا ہوتی ہے چونکہ وہ آخرت کے ثواب اور عذاب کا مقدمہ ہوتا ہے اس میں بھی روح اور جسم کیا ہوتے ہیں دونوں شریک ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت پیاری مثال دی ہے جسے حضرت کشمیر رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری میں نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا روح اور جسم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے فیصلہ ہوگا اس کو جہنم میں بھیج دو جسم کھڑا ہو جائے گا اے اللہ جب تک میرے اندر روح موجود نہیں تھی میں گناہ نہیں کرتا تھا یہ میرے اندر آئی اس کے بعد میں نے گناہ کیا سزا روح کو ملنی چاہیے سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے ادھر سے روح کھڑی ہوگی اے اللہ جب تک یہ نہیں تھا میں بھی تو موجود تھی میں نے کبھی گنا نہیں کیا سزا اسے ملنی چاہیے سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے ادھر سے فرشتہ آئے گا فرشتہ کہے گا روح اور جسم مجھے آپ یہ بتو. اگر ایک بندہ وہ ہو جس کے پاس آنکھیں نہ ہو دوسرا وہ ہو جس کے پاس ٹانگے نہ ہوں ایک اندھا ہے اور دوسرا لنگڑا ہے ان کا موڈ بن گیا آج ہمیں کوئی شرارت کرنی چاہیے ہمیں چوری کرنی چاہیے اب اندھا کہتا ہے چوری کا دل تو کرتا ہے لیکن دیکھوں گا کیسے چوری تو کرنی ہے لیکن مجھے تو نظر نہیں آتا کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں طالب علم کا موبائل کہاں پڑا ہے یہ تو پتہ ہے بہت اچھا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا چوری کیسے کروں لنگڑا کہتا ہے دل تو میرا بھی کرتا ہے موب... یہ بھی پتہ ہے کہ موبائل فلاں جگہ پہ پڑا ہے لیکن جاؤں کیسے اب ایک کو پتہ ہے وہ چل نہیں سکتا اور جو چل سکتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا اندھا کہتا ہے اس طرح کرتے ہیں میں بن جاتا ہوں سواری تو بن جا سوار میں چلوں گا تو بتاتے جانا اب تیرا کام بھی بن جائے گا میرا کام بھی بن جائے گا اندھا سواری بنا لنگڑا اس کے اوپر سوار ہوا دونوں سوار ہو کر گئے اور جا کر موبائل اٹھا لیا اور ادھر سے موبائل والا طالب علم آ گیا اس نے پکڑ لیا تو کیا خیال ہے جوتے ایک کو لگیں گے یا دونوں کو اب اندھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں تو دیکھ نہیں سکتا مجھے کیوں مارتے ہو اور لنگڑا کہ میں تو چل نہیں سکتا اگر یہ نہ ہوتا تو میں چوری کیسے کرتا ہر عقلمند بندہ کہے گا کہ دیکھو لنگڑے کو کہے گا اگر تو نہ ہوتا اس کو نظر نہیں آنا تھا اور لنگڑے اندھے کو کہا جائے گا اگر تو نہ ہوتا اس نے چل نہیں سکنا تھا تم دونوں ملے ہو ایک دوسرے کی مدد کی ہے اس کے بعد تم نے چور کی ہے اگر چوری کر لی تو موبائل دونوں میں تقسیم ہوگا یا ایک میں دونوں میں اب دیکھیں دنیا میں جس طرح اندھا سواری بنا لنگڑا سوار بنا لنگڑے نے رہنمائی کی اندھا چلتا گیا دونوں نے گناہ کیا پکڑے جائیں تو سزا دونوں کو اگر کامیاب ہو جائیں تو موبائل دونوں میں تقسیم بیائی ہی اسی طرح دنیا میں جسم یہ سواری ہے اور اس پر روح یہ سوار ہے اگر جسم نہ ہو خالی روح کچھ نہیں کر سکتی اگر روح نہ ہو خالی جسم کوئی نہیں کر سکتا جسم سواری روح سوار بنی ہے روح نے رہنمائی کی جسم چلتا گیا گناہ کیا تو دونوں نے اور اگر نیک اعمال کیے تو دونوں نے ایک نے رہنمائی کی دوسرا سواری بنا نیک اعمال میں بھی دونوں شریک اور غلط کاموں میں بھی اگر رو الگ ہو جائے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا رو الگ ہو جائے یہ نیک کام نہیں کر سکتا رو الگ ہو جائے یہ کوئی چوری نہیں کر سکتا رو الگ ہو جائے کسی قسم کا گناہ نہیں کر سکتا اگر جسم الگ ہو روح اکیلے کچھ نہیں کر سکتی دونوں ملے ایک نے رہنمائی کی دوسرے نے چلا ایک چلتا گیا دوسرا رہنمائی کرتا گیا جس طرح اندھا اور لنگڑا دونوں ملیں گنا کرتے ہیں روح اور جسم دونوں ملیں تو گنا کرتے ہیں قیامت کے دن دنیا میں اندھا اور لنگڑا پکڑے جائیں سزا دونوں کو ملتی ہے یہ بھی گناہ کرتے ہوئے پکڑے جائیں سزا روح کو بھی ملے گی سزا جسم کو بھی ملے گی کیونکہ اللہ نے دونوں کو کس سے بنایا مجموعے سے بنایا ہے انسان نام ہی روح اور جسم کا ہے اس لیے سزا کسی ایک کو نہیں بلکہ بات, بات سمجھ آ گئی یہ چار باتیں سمجھ میں آ گئی نمبر ایک عام انسانوں کے علم کے ذرائع محدود نبی کے پاس ایک اضافی اعلیٰ علم کا ذریعہ جسے وہی الہی کہتے ہیں نمبر دو نبی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو عقلا ناممکن اور محال ہو بلکہ ہمیشہ نبی ایسی بات کرتا ہے جو عقل سے کبھی کبھی نبی ایسی بات کرتا ہے جو عقل سے معورہ ہوتی ہے اور نمبر تین نبی کا وہ خاص کام جس کے لیے نبی آتا ہے امت کو وہ چیزیں بتانا جس کی امت کو ضرورت ہے لیکن علمی سرائے محدود ہونے کی وجہ سے امت وہاں تک پہنچ نہیں سکتی نبی وہی کے ذریعے معلوم کر کے امت کو بتاتا ہے اور نمبر چار عام آدمی کے پاس کیا ہے انسان کو اللہ نے کتنی چیزوں سے بنایا دو سے روح اور جسم کے مجموعے سے گناہ بھی دونوں کرتے ہیں نیکی بھی دونوں کرتے ہیں دنیا میں بھی سزا دونوں کو قیامت کے دن بھی سزا دونوں کو اس لیے اگر قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی سزا اور جزا دونوں کو ملنی چاہیے اب اس کے بعد دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا اہل و سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے مرنے کے بعد انسان کے جسم کو یا جسم کے اعضاء کو قبر میں ثواب و اذاب ہوتا ہے ہمارا عقیدہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کو یا جسم کے اعضا کو قبر میں روح کے تعلق کے ساتھ ثواب و عذاب قبر کسے کہتے ہیں قبر کہتے ہیں مقرر المیت جس جگہ پر میت کا جسم ہو یا میت کے جسم کے ٹکڑے ہوں یہ اس کے لیے کیا بن جاتی ہے قبر بن جاتی ہے اگر دنیا والے گڑھے میں دفن کیا تو یہ کیا ہوئی قبر کسی کو جلا کر راگ کو بہا دیا تو وہ کیا بن گئی کسی کو جانور نے کھا لیا تو وہ کیا بن گئی قبر اصل نام ہے مقرر المیت جس جگہ پر میت یا میت کے اجزاء جائیں گے وہی اس کے لیے کیا بن جائے گی قبر بن جائے گی یہ ہے ہمارا عقیدہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا نظریہ کیا ہے اس نے رسالہ لکھا عذاب برزا اس کی تحریرات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پانچ باتیں رکھتا ہوں اس کی ساری تحریروں کا خلاصہ نمبر ایک قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کی روح ہو اسے اللی جین لیں اسے سد جین لیں نمبر دو برزخ کہتے ہیں قبر کہتے ہیں اسی کو اور برزخ بھی روحوں کے مکر کو کہتے ہیں ان کے نزدیک جس جگہ پہ روح موجود ہو اسے قبر بھی کہتے ہیں اور اسے بات سمجھ آ گئی یہ دوسرے لفظ میں برزخ کا معنی دوسرا انہوں نے کیا ہے برزخ کہتے ہیں روح اور جسم کے درمیان تعلق نہ ہو اصل میں برزخ کا معنی کیا ہے الحاجز بین شیعین لغت میں اور ما مابینت دنیا والا یہ استعلام ہے الحاج و بین شعین یہ لغوی معنی برزخ کا دو چیزوں کے درمیان پردے کو دو کے درمیان رکاوٹ کو کیا کہتے ہیں برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ اس کو کیا کہتے ہیں برزخ برزخ کا یہ معنی 1957 تک اتفاقی تھا 1957 تک برزخ کا کیا معنی تھا البرزخ و ما بینت دنیا والا آخرہ اور 1957 کے بعد برزخ کا معنی کیا گیا ما روحی الروح جسط روح اور جسم کے درمیان پردہ آ جائے روح کا جسم سے تعلق نہ ہو اسے کہتے ہیں برزخ یہ انیس سو ستاون کے بعد گجراتی مانا ہے بات سمجھ آ گئی خیر اس نے پہلی پہلی بات اس کی تحریر کی کیا ہے قبر کس چیز کا نام ہے اللی یا سد کا نمبر دو برزہ کس چیز کا نام ہے روح کے مکار کا نمبر تین اس جسم کی طرف روح کا اعادہ بھی نہیں ہوتا اور اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق بھی نہیں ہوتا نمبر چار اس نے چوتھی بات جو کی ہے قبر میں سوال و جواب کے لیے قبر میں ثواب و عذاب کے لیے روح کو دوسرا جسم دیا جاتا ہے جسے جس میں مثالی کہتے ہیں نمبر پانچ جو بندہ اس قبر کو قبر مانے جو بندہ برزخ کو اس برزخ کو برزخ نہ مانے جو بندہ اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق مانے جو بندہ دنیا والے جسم کے ساتھ عذاب و ثواب کا قیال ہو وہ قرآن کی نظر میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کبھی مومن نہیں ہو سکتا یہ ہے اس کی تحریرات کا سارا خلاصہ با سمجھ آ گئی قبر کسے کہتے ہیں برزخ کسے کہتے ہیں روح اور جسم کا تعلق نہیں ہے عذاب و ثواب کے لیے دوسرا جسم ہوتا ہے اور جو بندہ اس قبر کو قبر مانے اور جو بندہ اس برزخ کو برزخ نہ مانے جو بندہ اس جسم کے ساتھ رو کا تعلق مانے جو بندہ دنیا والے جسم کے ثواب و عذاب کا قیال ہو قرآن کی نظر میں ایسے عقیدے والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا قبر پرستی کا شرک اور اس کی بنیاد صفحہ نمبر سترہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا رسالہ اس میں اس نے لکھا ہے جو قبر کو قبر نہیں مانتا وہ مشرق ہے بات سمجھ آ گئی رئیس المناظرین حجرت اللہ فلعرض حضرت مولانا محمد امین صفدر القاعی رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے تھے جو بندہ اس قبر کو قبر نہیں مانتا میں ایک دعا کرتا ہوں وہ اس پہ آمین کہہ دے عقیدہ اس کا اپنا ہوگا لیکن دعا پہ آمین نہیں کہے گا حضرت وقالی فرماتے ہیں میں دعا یہ کرتا ہوں جو بندہ اس قبر کو قبر مانتا ہے اللہ اس کو یہ قبر نصیب فرما دے اور جو بندہ اس قبر کو قبر نہیں مانتا اللہ اسے قبر نصیب ہی اس پہ وہ آمین نہیں کہے گا عقیدہ اختیار کرے گا آمین ہمارے سرگودے کے مولوی صاحب ہیں بیان کر رہے ہیں حضرت حسین غلطی پر تھے یزید بالکل سچا تھا حضرت حسین سے غلطی ہوئی یزید امیر المومنین تھا فلاں تھا یزید کے فضیل بیان کیا جا رہا ہے مجمع میں سے ایک جٹ قسم کا آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا مولانا صاحب مجھے دلیل کا تو پتہ نہیں آپ یزید کی حمایت کرتے ہیں میں حسین کی حمایت کرتا ہوں میں ایک دعا کرتا ہوں آپ اس پہ آمین کہہ دیں بول صاحب نے کہا وہ کیا جی اس نے کہا آپ یزید کے حامی میں حسین کا حامی قیامت کے دن اللہ میرا حشر حسین کے ساتھ فرما دیں اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ فرما دیں بول صاحب خموش ہیں، آمین نہیں کہتے جب عقیدہ ہے تو آمین تو کہو نا بات سمجھ آ گئی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ اس قبر کو قبر نہیں مانتا قیامت مرنے کے بعد اس کو یہ قبر ہی نصیب نہ ہو وہ عقیدہ اختیار کرے گا لیکن اس پر کبھی آمین نہیں کہے گا چونکہ وقت مؤثر ہے اس لیے میں جلدی سے اس مسئلے کو مکمل کرتا ہوں اب دیکھیں ہم نے پہلی بات سمجھنی ہے قبر کسے کہتے ہیں قرآن کریم نے قبر کسے کہا حدیث مبارک نے قبر کسے کہا اور اہل لغت نے قبر کسے کہا اس پر مستقل استاجی کی فیل موجود ہے الگ مسئلے پر ثواب و عذاب قبر پر ایک دو ہیں دیکھ لیں اللہ رب العزا سورۂ بک توبہ چوراسی میں فرماتے ہیں ولاۃ وسلی بن حماۃ ولا تک علا قبری اے میرے پیغمبر آج کے بعد اگر کوئی منافق مر جائے آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور ست جین میں اس کی قبر پر بھی نہیں جانا بات سمجھا گی ولا تکم قبر کس کا نام ہے منافق سے میں جائے گا نا تو اے نبی آج کے بعد تم نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور ست جین میں اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا تو اللہ نے قبر کسے کہا دنیا والی قبر کو یا اسی جین والی کو نمبر دو دیکھیں سورہ عباسہ آیت نمبر اکیس سم اماتحو فقبر ہو اس عیت کا تھوڑا سا پیچھے چلیں اللہ ہیں من نتفت خالق ہُو میں نے انسان کو نطفے سے بنایا اور ٹھیک ٹھاک بنایا صحیح اندازے سے بنایا سمت سبیلا یسرا جب یہ پیدا ہوا تو ولادت کے وقت اس کے راستے کو آسان کیا سم اماتا پھر میں نے اسے موت دی فاک چھوڑ دیں اذا اضاشہ انشرا جب قیامت ہے گی اللہ اس کو دوبارہ اٹھائیں گے اب آپ بتائیں من خالہ کا اللہ نے نطفے سے بنایا کس کو جی جسم کو یا روکو جی جسم کو یا رو کو جسم کو جس میں عنصری کو یا مثالی کو سمت صبیلا یسرا جسم کے لیے یا جسم مثالی کے لیے سما امات رو پر یا جسم پر سما ازاشا انشرا جب قیامت کو دن ہوگا اللہ اٹھائیں گے کس کو جسم کو یا جسم مثالی کو من خالقہ بتاتا ہے جس میں عنصری سمت سبیلا یسرا بتاتا ہے جس میں عنصری سمہ اماتح بتاتا ہے جس میں انسری عنصری سما اضاشہ انشرا ہے جس میں انسری عنصری یہ اللہ نے اس کو قبر دی کس کو مرزا غلام قاد یعنی کہتے میں حیات عیسیٰ کا کیل ہوں میری دلیل قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ کی حیات مانتا ہوں لیکن روحانی مانتا ہوں جسمانی نہیں مانتا رفع سما مانتا ہوں روحانی مانتا جسمانی نہیں مانتا تو جو روحانی مانتا ہے جسمانی نہیں مانتا اس کی دلیل کیا ہے کہتے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا ہم نے عیسیٰ کو زندہ قتل کر دیا عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا اللہ فرماتے و ماں ہو انہوں نے عیسیٰ کے جسم کو قتل نہیں کیا وما ماں انہوں نے عیسیٰ کے جسم کو سولی پہ نہیں لٹکایا وما ماں قتل یقینا پکی بات ہے انہوں نے عیسیٰ کے جسم کو قتل نہیں کیا بررفا اللہ انہوں نے جسم کو قتل نہیں کیا انہوں نے جسم کو سولی پہ نہیں لٹکایا بر رفا اللہ بلکہ اللہ نے عیسیٰ کی روح کو اٹھا لیا قتل جسم کو نہیں کیا سولی پہ جسم نہیں لٹکا اور زندہ کس کو اٹھایا بعض سمجھی ہم کہتے ہیں سیاق و سباغ بھی کوئی چیز ہوتی ہے پیچھے جس جسم کی بات ہو رہی ہے آگے اسی کی بات ہے مماتی کہتے ہیں میں شہید کو زندہ مانتا ہوں دلیل کیا ہے ولا تقولی سبیل اللّہ اموات وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں کٹ گیا جس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے جس کو بم سے ختم کر دیا گیا اس کا جسم ختم کر دیا گیا تم نے اس کو مردہ نہیں کہنا بل احاطہ بلکہ اس کی روح کو زندہ کہنا ہے قتل جسم ہوا مردہ اسے نہیں کہنا زندہ کسے کہنا ہے بات سمجھ یہ بھی کہتے سما امات ہُوف اکبرا موت جسم پر ائی اور قبر چلیں اس پہ چھوٹا سا اشکال ہے کیپٹن صاحب نے عذاب برزخ میں کیا ہے اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں کہتے اللہ فرماتے ہیں سما امات حوف اس کو موت دی اور قبر میں رکھوایا قرآن سچا ہے یا جھوٹا سلام. آپ سب نے کہنے سچا اس کو قبر ملنی ہے آپ نے کہنے جی ہاں کہتے اچھا قرآن کہتا ہے جب موت آ گئی اس کو قبر دینی ہے جس کو جانور نے کھا لیا اسے قبر نہیں ملی اللہ فرماتے قبر دینی ہے اسے قبر نہیں ملی جس کو جلا کر راکھ کو پانی میں بہا دیا اسے قبر نہیں ملی اللہ فرماتے قبر دینی ہے اسے تو ملی نہیں ہے بطو قرآن کی مخالفت ہے یا نہیں اللہ فرماتے قبر دینی ہے سچا ہے یا جھوٹا فرمان ہے اب جو جانور کے پیٹ میں چلا گیا آپ کرول میت مانا نہ کریں اس گڑھے کو قبر کہیں آپ کہتے ہیں قبر یہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے قبر دینی ہے یہ تو ملی نہیں وہ تو جانور کے پیٹ میں آپ بتائیں اللہ کے قرآن کی مخالفت ہے یا نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری چھوٹی سی جماعت میں آ جاؤ قرآن کریم کی کسی عید کی مخالفت نہیں ہوگی تیرہ سو سال سے تم گمراہ تھے نہ تمہارے اسلاف ٹھیک تھے, تھے نہ تم ٹھیک تھے آج ہمارے اوپر دین کھلا ہے ہم کیپٹن بھی ہیں ہم ڈاکٹر بھی ہیں ہم بہت کچھ ہیں ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم تمہیں قرآن سمجھا دیں گے بات سمجھ آ یہ ان کا نظریہ ہے ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ہے ایک اور آئے ہم پڑھتے ہیں وہ آپ سمجھا دیں یہ ہم سمجھا دیں گے کہتے ہیں جی وہ کون سی ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے منہا خلقناکم ناکم نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً تارت اسی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا اسی مٹی میں لوٹائیں گے اسی مٹی سے نکالیں گے محبت سرین نے مانا کیا منہا خلق ناکم ولادت سے پہلے وفیحہ نوعی موت کے بعد ومنہا نخر جکم قیامت کے دن ہم کہتے اللہ فرماتے ہیں موت کے بعد ہم نے اسے وفیحہ نعی اس میں لوٹانا ہے جس کو جانور نے کھا دیا وہ کہاں گیا وہ تو ہے جانور کے پیٹ میں اللہ کے فرماتے ہیں فیحان وعید اس عید کی مخالفت نہیں ہے کہتے ہیں نہیں نہیں اس عید کو آپ نے سمجھا نہیں آپ سمجھا دیں فیہا دکم کا مانا یہ نہیں فوراً مٹی میں چلا جائے گا کوئی جلدی کوئی تخیر سے جانا مٹی میں ہے جس جانور کے پیٹ میں ہے ایک دن اس نے مر کر بھی اسی مٹی میں جانا ہے فیہا نوعی کبھی اسی وقت ہوتا ہے کبھی تھوڑی دیر ہو جاتی ہے ہم بھی کہتے ہیں فعق اگر صرف یہی قبر مراد لی جائے کوئی مر کر فوراً چلا جاتا ہے اور کوئی تخیر سے جاتا ہے جانا ہر کسی نے کہا ہے اگر تم عیت کا معنی بیان کرو وہ ٹھیک ہوتا ہے اگر ہم آیت کا معنی بیان کریں تو وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا خیر یہ آیت بتاتی ہے کہ فک سے مراد کون سی قبر ہے آگے حدیث مبارک دیکھیں شرح معنی الاثار صفہ نمبر تین سو اٹھائیس تین سو انتیس حضرت امر بن ہضم فرماتے ہیں رعانی رسول اللہ صلی اللہ عل قبرین اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا میں علی جین میں ایک قبر پر چل رہا تھا فقال انزل عن القبری اللہ کے نبی نے فرمائے اے امر اللی جین سے نیچے اترا صحیح ہے نا اللہ کے نبی نے دیکھا میں علی جین میں قبر پر چل رہا قبر اسے تو نہیں کہتے نہ قبر تو اس کو کہتے ہیں تو حضرت امر بن کس قبر پر تھے جی نمبر دو حدیث محت محمد میں ہے حدیث سمجھو تھوڑی سی موط امام محمد میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے حضرت عبداللہ بن عمر سفر پہ جاتے ہیں سفر سے واپس آتے ہیں معمول کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں موت میں روایت موجود ہے انا عبد اللہ ابن عمرہ ازا قادمہ بن سفر عطا قبر نبی صلی عليه وسلم فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا اب بکر حضرت عبداللہ بن عمر سفر پر جاتے پہلے نبی کے قبر پر وہاں جا کر سلام پڑھتے پھر سفر شروع کرتے سفر سے واپس آتے پہلے نبی کی قبر پر وہاں جا کر سلام پڑھتے پھر گھر میں آتے تو حضرت عبداللہ بن عمر السلام علی کا یا رسول اللہ کہنے کے لیے اعلیٰ الجین پہ جاتے تھے عطا قبر النبی قبر تو اسے نہیں کہتے نہ تو صحابی کہاں جاتے تھے با ہم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی قبر پہ جائیں وہاں جا کر السلام علی کا یا رسول اللہ کہنا چاہیے اس انداز میں سلام کرنا چاہیے مماتی کہتے تھے صحابہ سے ثابت نہیں کسی ایک نے نہیں پڑھا ہم نے موتا امام محمد کی روایت پیش کی کہ عبداللہ بن عمر السلام علی کا یا رسول اللہ پڑھتے تھے کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عمر کا تفرد ہے پہلے کہتے تھے کوئی ایک بھی نہیں اب فضل دروشریف کتاب لکھی محمد حسین نیلوی نے اس میں اس نے لکھا کہ یہ صحابی کا کیا ہے تفرد ہے ایک صحابی کا عمل ہے باقی کسی صحابی نے نہیں پڑھا ہم کہتے ہیں تفرد والا اشکال بھی دور کر دیتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر صورت القاف میں امام عادری رحمۃ اللہ علیہ الشریعہ میں حضرت امام سیوتی نے الخصائص القبرہ میں لکھا حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے جاتے وقت وصیت کی میری خواہش یہ ہے کہ نبی کے روزے میں دفن کیا جائے لیکن ایسے دفن نہیں کرنا میری پئی کو نبی کے روزے کے سامنے رکھنا پہلے اجازت لینا اجازت ملے تو دفن کرنا اجازت نہ ملے تو عام قبرستان میں دفن کر دینا حضرت امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں انا لما حملت ہو ہو حضرت صدیق دنیا سے چلے گئے صحابہ نے جنازہ لیا اللہ کے نبی کے روز اقدس کے سامنے رکھا ونودی السلام کا یا رسول اللہ صحابہ نے کہا حضور حاضہ ابو بکرین بلبابی پہلے السلام علی کا یا رسول اللہ کہا وہاں عمر بھی تھا عثمان بھی تھا علی المرتضی بھی تھے دیگر جمہور صحابہ بھی تھے کسی ایک نے کہنے والے کو منع نہیں کیا سارے خاموش رہے معلوم ہوا تمام صحابہ کا اجماع تھا نبی کے روزے پہ جائیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے خیر اس نے سلام کیا اور ساتھ ہی کہا حاضہ ابو بکرین بالبابی حضور آپ کا غلام صدیق آیا ہے امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں فیض البابو کا دن نبی کے روزے کا دروازہ بند تھا سلام کرنے والے نے بتایا حضور صدیق آیا ہے نبی کے روزے کا دروازہ خود بخود کھلا وئی زن بحاطی من القبر اد الحبیب الاحبیبی نبی کی قبر سے آواز تمام صحابہ نے سنی اے میرے صحابہ آج دوست کو دوست کے ساتھ دفن کر دو تمام صحابہ نے سلام کیا یا نہیں کیا اب یہ بھی اطراض بھی ختم خیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہاں جاتے تھے سلام کرنے کے لیے عطا قبر نبی اللہ کے نبی کی قبر پر اب آپ بتو حضرت عبداللہ بن عمر نبی کے روزے پر جاتے یا اعلیٰ الین میں جاتے تو یہ بھی بتاتی ہے کہ قبر کسے کہتے ہیں اس دنیا والے گڑھے کو جس پر انسان کے جسم کو انسان کے جسم کے اذاب کو دفن کیا جائے نمبر دو تعلق اور ایادۂ روح جب بندہ قبر میں چلا گیا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اس پہ دلیل قرآن بھی ہے اس پر دلیل حدیث بھی ہے قرآن کریم سورہ ابراہیم عیت نمبر ستائیس می اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ہو فِي ثابت الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ جو بندہ مومن ہو اللہ کلمہ کی برکت سے اسے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں وفیل آخرہ آخرت کی تفسیر اللہ کے نبی نے قبر سے کی ہے آخرت سے مراد قبر ہے الدر المنصور جلد آرٹ صفحہ پانچ پچیس پہ ہے سیدہ عیشہ صدیقہ نے پوچھا حضور آپ کی امت کو قبر میں آزمایا جاتا ہے و ان امرا فقی فبی و ان امرات جب میں قبر میں جاؤں گی میں تو کمزور ہوں کیا مجھے بھی آزمایا جائے گا سوال و جواب ہوگا اللہ کے نبین فرما ایشا یوسبت اللہ السینہ آمن و بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فل اگر تو مومنہ ہے پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ خود فرماتے ہیں مومن کو اللہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور مومن کو اللہ قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اس سے ہوا سوال و جواب کے وقت انسان کی روح لوٹتی ہے اللہ کے نبی نے وہ فل آخرہ سے تفسیر کی ہے اسی طرح حدیث مبارک ایک بہت لمبی حدیث ہے مسند احمد جلد مسند احمد حدیث نمبر 8534 پہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے ایک لمبی طویل حدیث ہے حضور علیہ السلام نے موت کے وقت کے حالات دیگر حالات بیان کیے اس میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا فتع روح حوفی جسد ہی جب بندہ قبر میں جاتا ہے اللہ اس کی روح کو اس کے جسم میں اللہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیتے ہیں یادۂ روح ہوتا ہے مماتی کہتے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے نہ ماننے کی وجہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے قرآن کریم میں ہے اللہ ہوف الفسا حینہ موتیہ لم لمت مطفی مناما جو بندہ مر جائے اس کی روبی خدا کے قبضے میں جو بندہ سو جائے اس کی روبی خدا کے قبضے میں فیوم س کلتی قضاء الموت جس پہ موت آ جائے اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں میور سر الخرا اللہ دوسرے کی روح کو چھوڑ دیتے ہیں جب اللہ نے فرما دیا روح میرے قبضے میں میں روک دیتا ہوں حدیث کہتی ہے روح لوٹتی ہے قرآن کہتے حدیث نہیں لوٹتی جو قرآن کہتا ہے رو نہیں لوٹتی حدیث کہتے ہے حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں حدیث قرآن کے خلاف نظر آتی ہے اور جب حدیث قرآن کے خلاف نظر آ جائے بندے کو اپنی نظر کا اہل نظر سے علاج کروانا چاہیے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے دیوبند والوں کو اہل علم بھی دیے ہیں اہل نظر بھی دیے ہیں یہ قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں انہیں کوئی حدیث قرآن کے خلاف نظر نہیں آتی اس لیے قرآن حدیث دونوں کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے یہ اسی کو بات کو سمجھ لیں یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے اگر یہ خلاف ہے ایک مسئلہ آپ ہمیں سمجھا دیں دوسرا مسئلہ ہم سمجھا دیں گے کہتے ہیں جی وہ کیا شیوں کا مشہور عشکار یہ ہے باغ فدق سیدہ فاطمۃ الظہرا کا حق تھا صدیق اکبر نے نہیں دیا انشاءاللہ اس پہ تفصیلی کلام کریں گے شیعہ اصول کی روشنی میں فدق سیدہ فاطمہ کا حق نہیں تھا شیعہ کتب میں یہ بات موجود ہے ہم انشاءاللہ وہاں سے ثابت کریں گے کہتے حضرت فاطمہ کا حق تھا حضرت صدیق نے نہیں دیا نہ دینے پر دلیل کے پیش کی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا فاطمہ میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا میں چونکہ نبی ہوں اور نبی کے بارے میں اصول ہے لا نورسو و لانورس مات رکھنا فو و نبی دنیا سے چلا جائے کسی کا وارث نہیں بنتا کوئی اس کا وارث نہیں بنتا نبی دنیا میں آ جائے کسی کا وارث نہیں بنتا نبی کا مال صدقہ بن جاتا ہے کہتے ہیں یہ حدیث بتاتی ہے اللہ کے نبی کی وراثت نہیں چلتی جب ہم قرآن دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ہے حضرت ذکریہ نے دعا کی یاری سنی و یاری سمن عالیہ خوب اللہ ایسا بیٹا دے دے جو میرا بھی وارث بنے علیہ یقوب کا بھی وارث بنے قرآن کریم میں ہے وارث سلیمان و داودا حضرت سلیمان حضرت داود کے وارث بنے داود بھی نبی سلیمان بھی نبی ذکریہ بھی نبی یہ یا بھی نبی حدیث کہتی ہے نبی کی وراثت نہیں چلتی قرآن کہتا ہے وراثت ذکریہ کی بھی چلی وراثت داود کی بھی چلی اب حدیث قرآن کے مخالف ہے اس لیے بخاری کی حدیث نہیں مانتے مماتی آپ سے کہے گا عثمانی آپ سے کہے گا منقر حیات آپ سے کہے گا منقر و تعلق رو آپ سے کہے گا اصل میں شیعہ بات کو سمجھے نہیں ایک حدیث ہے ایک قرآن ہے نبی دنیا سے جاتا ہے نبی کی وراثتیں دو ہوتی ہیں نمبر ایک وراثت دواری حضرت زکریہ کی وراثت یہ مال میں نہیں تھی یہ علم میں تھی حضرت دود کی وراثت یہ مال میں نہیں تھی یہ علم میں تھی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نبی کی وراثت مالی نہیں ہوتی قرآن کہتے نبی کی وراثت علمی ہوتی ہے قرآن وراثت اور بیان کرتا ہے حدیث وراثت اور کی نفی کرتا ہے جس کو ثابت قرآن نے کیا اس کی نفی حدیث میں نہیں ہے جس کی نفی حدیث میں ہے اس کو ثابت قرآن نے نہیں کیا قرآن والی وراثت الگ ہے حدیث والی وراثت بالکل الگ ہے ایک مالی ہے ایک علمی ہے ہم کہتے جس طرح وہاں وراثتیں الگ تھیں حکم بدل گئے حدیث قرآن کے خلاف نہیں تھی یہاں بھی حکم بالکل ایسے ہے جب بندہ سو گیا اس کی روح خدا کے قبضے میں جو بندہ مر گیا اس کی روح بھی خدا کے قبضے میں اب تعلق کے روح اعادہ روح روح کا واپس آ جانا روح کا جسم سے تعلق کا ہونا یہ دو قسم کا ہے نمبر ایک قبر میں نمبر دو دنیا میں جو سو گیا اللہ اس کی روح کو یوں اٹھاتے ہیں جیسے پہلے تھا ویسے اب ہے پہلے دیکھتا تھا اب بھی دیکھتا ہے پہلے پکڑتا تھا اب بھی پکڑتا ہے پہلے کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے پہلے بولتا تھا اب بھی بولتا ہے پہلے چلتا تھا اب بھی چلتا ہے ایک اعادہ ایسا جو ہر کسی کو نظر آنے والا ایک اعادہ ایسا جو ہر کسی کو نظر آنے والا نہیں ایک اعادہ ایسا جو تصرف والا ایک یادہ ایسا جو عدم تصرف والا اللہ فرماتے ہیں جو مر گیا اس کی روح بھی میرے پاس جو سو گیا اس کی روح بھی میرے پاس جب یہ سو کر اٹھا ہر کوئی دیکھتا ہے اب یہ زندہ اس کی حیات نظر آنے والی جو قبر میں گیا فتواد روح ہوفی جسد ہی اس کی روح کا جسم سے تعلق یوں ہوتا ہے ہر کسی کو نظر نہیں آتی جس یادیں کی نفی ہے وہ نظر آنے والا ہے جس یادیں کا ثبوت ہے وہ نظر نہ آنے والا ہے قرآن جس کی نفی کرتا ہے اس کو حدیث ثابت نہیں کرتی حدیث جس کو ثابت کرتی ہے قرآن اس کی نفی نہیں کرتا سو کر اٹھا حیات نظر آئی مر کر جیا حیات نظر نہیں آئی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 دنیا میں تھا ہر کسی کو پتہ ہے زندہ ہے قبر میں موجود ہے کسی کو نظر نہیں آتی دنیا میں تھا اس کی نبض نے حرکت کی قبر میں گیا نبض حرکت نہیں کرتی جس طرح شیعوں نے حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھا قرآن کے خلاف نہیں تھی قرآن جس وراثت کو ثابت کرتا ہے وہ وراثت علمی ہے حدیث جس وراثت کی نفی کرتی ہے وہ وراثت مالی ہے مالی اور ہوتی ہے علمی اور ہوتی ہے جس کو قرآن نے ثابت کیا حدیث نفی نہیں کی جس کی حدیث نے نفی کی اس کو قرآن نے ثابت نہیں کیا ہم بھی کہتے ہیں یہاں بھی مسئلہ یوں ہے ایک ایادا نظر آنے والا ایک ایادا نظر نہ آنے والا ایک یادہ یہ تصرف والا ایک ایادا عدم تصرف والا ایک حیات یہ دنیا والی ایک حیات یہ برزخ اور قبر والی قرآن نے جس ایادے کی نفی کی وہ ہے دنیا والا حدیث نے جس کو ثابت کیا وہ ہے قبر والا جس کو قرآن نے نفی کی حدیث نے ثابت نہیں کیا جس کو حدیث نے ثابت کیا اس کی قرآن نے نفی نہیں کی وہاں وراثت قرآن کی الگ تھی حدیث کی الگ تھی تم نے قرآن بھی لیا تم نے حدیث بھی لی یہاں ایادا قرآن والا وہ الگ ہے اور عدم ایادا قرآن والا وہ الگ ہے اور ایادا حدیث والا یہ بالکل الگ ہے دیوبند والے قرآن لے کر دنیا والی حیات کی نفی کرتے ہیں اور عدم ایادا لے کر دنیا والی حیات کی نفی کرتے ہیں اور حدیث مبارک لے کر قبر والی حیات کو ثابت کرتے ہیں دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں ہم حدیث اور قرآن کو آپس میں ٹکرا کر کبھی قرآن کا انکار بھی نہیں کرتے ہم کبھی حدیث کا انکار بھی بات سمجھ آ تو حدیث نے جس کی ثابت کیا وہ یادہ کون سا قبر والا اور قرآن نے جس کی نفی کی وہ کون سا دنیا والا قرآن نے جس کی نفی کی وہ نظر آنے والی اور حدیث نے جس کو ثابت کیا وہ جب جہت بدل جائے تو حکم خود بدل جائے گا شیعہ بھی حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھا سوچ غلط تھی تم نے بھی حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھا تمہاری سوچ بھی غلط تھی حدیث قرآن کے خلاف ہے نہیں تمہیں نظر آتی ہے تمہیں اپنی نظر کا اہل نظر سے علاج کروانا چاہیے بات سمجھ آ گئی تو خیر یہ تھوڑی سی بات باقی عذاب قبر اس پہ دلیر قرآن کریم کی آیات احادیث مبارکہ وہ انشاءاللہ اگر وقت ہو تو تفصیل سے ذکر کر دیں گے دو تین مسئلے اور بھی ہیں اگر وقت نہ ہوا تو آپ حضرات پھر کبھی تشریف لیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی بات کر لیں گے ٹھیک ہے جی اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالیہ